أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا صورت النساء میں مقصد اور دعوے کے طور پر ان امور کا بیان ہو رہا ہے جن امور کے ذریعے معاشرے میں اصلاح آتی ہے امور مصلح حالی اصلاح المعاشرہ معاشرہ صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے تین حصوں میں پہلا حصہ پہلی ستاون آیتیں تھیں اور اس پہلے حصے میں وہ سولہ امور ذکر ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بین الرعیت تھے عوام کو اپنے درمیان جاری کرنے کے تھے اب یہاں سے آیت نمبر اٹھاون سے ایک سو چونتیس نمبر آیت تک دوسرا حصہ ہے سورت النسا کا اور اس دوسرے حصے میں معاشرے کی اصلاح کے لیے آٹھ احکام ذکر ہو رہے ہیں جو کہ بین رعی و ہیں حاکموں اور رعیت کے اپنے مابین اتفاق اور شراکت کے ساتھ جاری کرنے کے ہیں اس آیت میں پہلا امر حاکموں کو ہے حکمرانوں کو ہے بعض علماء اس کی اصطلاح میں فرماتے ہیں احکام سلطانیہ شروع ہو گئے احکام سلطانیہ سلطنت کی اصلاح کے احکام تو پہلا حکم سلطان اور حاکم کو ان اللہ انتمانہ تیلا ویدکم تم بین انا سی انتحکم و بلاعدل عیسائیت کے بارے میں علامہ قرطبی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہادیل آیا من اماتل احکامی تزمن جمی آدین وشر آئی یہ آیت اماتل احکام میں سے ہے اور تمام دین اور شریعت کو شامل ہے پھر فرماتے ہیں واجو اعلی ان المانات مردودتن ال البرار ولف عُلَمَاء>, علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ امانتیں دین دار اور بے دین دنیادار سب لوگوں کو دی جائیں گی جس کی امانت ہو مسلمان کی ہو کافر کی ہو نیکوکار کی ہو بدکار کی ہو امانت تو ہر کسی کی ہو امانت ہی ہوا کرتی ہے تو انتو اماناتی الہ لا یہ پہلا حکم ہے ان اللہ امرکم انت الماناتی الہ لہٰ بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو کہ ادا کرو امانت ان کے حقدار کو دے دو امانت تو حکم تم بین اناسی انتحکموں بلادل اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو انصاف سے بلا اے و سننا فیصلہ کیا کرو قرآن و سنت سے تفصیر رحمانی میں سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے اس پر کہ شاید سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فیصلہ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ قرآن و سنت کے موافق کیا جائے گا ہر فیصلہ کرنے والا قرآن و سنت کا پابند ہوگا ویدا حکم تم کیونکہ اللہ کا قانون عادل کا ہے اگر قانون بنانے کا اختیار مخلوق کو دے دیا جائے تو عادل اور انصاف کے تقاضے پورے ہو ہی نہیں سکتے مالدار غریبوں کے احساسات کو کیا جانے غریب مالداروں کے حقوق کو کیا جانے اگر مالداروں کو قانون کی بنانے کا اختیار دیا جائے تو غریبوں سے ظلم ہوگا غریبوں کو دیا جائے تو وہ مالداروں کے ساتھ ظلم کریں گے مردوں کو یہ ذمہ داری حوالہ کی جائے تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوگا عورتوں کو اگر یہ ذمہ داری دی جائے تو مردوں کے ساتھ ظلم کر لیں گے اگر علماء کو حوالہ کر دی جائے یہ ذمہ داری تو عوام کے ساتھ ظلم کیا جائے گا اگر عوام کو دی جائے تو حاکموں اور علماء کے ساتھ ظلم کریں گے کبھی دانستہ اور کبھی غیر دانستہ طور پر کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اپنے مفادات کو دوسروں کے مفادات پہ مقدم کیا جاتا ہے تو اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے مفادات کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا تو ظلم اور حق تلفی کا ارتکاب کیا جاتا ہے دوسرا ہر کوئی ہر کسی کے احساسات سے واقف نہیں ہوا کرتا تجھے کیا پتا کہ عورتوں کے کی کیا احساسات ہیں عورتوں کو کیا پتا کہ مردوں کے کیا احساسات ہیں غریبوں کو کیا پتا کہ مالداروں کے کی کیا حقوق ہیں مالداروں کو کیا پتا کہ غریبوں کی کیا ضروریات ہے یہ روزے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہی ہے کہ مالداروں کو احساس ہو جائے کہ جو لوگ سارا سال اسی طرح گزارتے ہیں کبھی کھایا کبھی نہ کھایا کبھی بچوں کو دھوکہ دے کے خالی پیٹ سلایا تو ان غریبوں کا احساس ہو جائے اب اللہ ربے کائنات ہے ساری مخلوق کو جانتا ہے مخلوق کے احساسات اور حاجات کو بھی جانتا ہے اور ساری مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کا قانون ہی عادل کا قانون ہوگا دوسرا کوئی قانون بھی اللہ کے قانون کے مقابلے میں عادل والا قانون نہیں ہو سکتا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ تم بے تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلے کیا کرو انصاف سے ان اللہ نِعِمَّا اما یا ہی بے شک اللہ کیا خوبصورت نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ذریعے تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں ان اللہ کا نہ سمی ام بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا سمیع لحکم کا بصیرن لدائی امانت کا دو حکم ہوئے ایک فیصلہ عادل کا کرو دوسرا امانت ادا کرو اللہ تمہارے فیصلے کو سننے والا ہے سمیان اور تمہاری امانتوں کی ادائیگی کو بھی دیکھنے والا ہے بصیرہ اب دوسرا قانون دوسرا امر اور حکم یہ رعیت کو ہے اپنے حکمرانوں کی تابیداری کیا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابیداری کے بعد و و رسولہ الامر منکم او ایمان والو تم تابیداری کرو اطاعت کرو اللہ کی اور تابداری کرو اللہ کے رسول کی وہ اول الامر منکم اور اطاعت کرو اول الامر کی رائے کے رائے والوں کی منکم تم میں سے اول الامر اے اولی امر اللہ ہی امر رسولی ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع داروں کی تابع داری کیا کرو تو اللہ کی تابع داری مستقل تھی تو اس کے ساتھ اتھی اللہ مستقل اطاعت کا امر ہوا رسول کی تابع داری بھی مستقل تھی تو اس کے ساتھ بھی فرمایا ہوا اتھی اور رسولہ کی تابع داری مستقل نہیں تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابیداری کیے زمن میں تھی بے تھی تو اسی لیے اس کے ساتھ مستقل عطیو کا امر نہیں ہوا بلکہ وہ اولی الامر منکم کو مستقل فیل نہیں آیا یہ اولو الامر کون ہے تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معالم التنزیل میں فرماتے ہیں حم العلماء او و الفقہ الناس معالم ماعلی مدینہ العلماء العلما یہ الامر علماء اور فقاہاں <والفقهاء سؤال> ہیں وہ <سؤال> فقہا اور علماء یو <سؤال> الناس معالم ماعلم جو لوگوں کو ان کے دین کے معالم اور علم سکھاتے ہیں مسائل اور احکام سکھاتے ہیں ہاں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہر شعبے کے اپنے اپنے اول ہوا کرتے ہیں علم طب میں طبیب اول الامر ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد ان کی اطاعت کرنی چاہیے طب کے معاملات میں میدان جنگ میں کمانڈر اور جرنل یہ المر ہیں تو جہاد کے معاملات میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے امور سلطنت میں سلاطین اور حکمران المر ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو گے دینی امور و معاملات میں علماء اور فقاہ المر ہیں اگرچہ یہ علماء فقاہا ہر میدان کی سیادت اور قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اسی لیے علما اور فقاہا الامر کے سب سے پہلے مصداق ہیں فعن تنازع تم فی شعی ان فردو ہوئی اللہ ہی اگر اختلاف آ جائے تمہارا کسی چیز میں تو واپس کر دو اس اختلافی مسئلے کو اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف الا کتاب اللہ و رسول و الا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس کر دو اس اختلافی مسئلے کو اللہ کی کتاب کی طرف قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف قرآن و سنت پہ اختلافی مسائل کا فیصلہ کیا کرو امام قرطبی یہاں لکھتے ہیں ان تنازع تم فی شعین اے من امری دین کو فرد ور رسول اے ردو ذالک الحکم کتاب اللہ و الا رسولی بس فی حیاتی ہی او بالنظر فی سنتی ہی باد ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہاقل مجاہد ول آمش و قطادہ وہ ہو سخی ہو و مل میرا ہادہ فقد اختل ایمان ہو فنازاتم فیشعین اگر تمہارا اختلاف آ جائے کسی بات میں اگر تمہارا اختلاف آ جائے کسی بات میں تو اختلافی مسئلے کو واپس کرو تمہارا اختلاف آ من امر دینی دین کے امور میں سے کسی بات میں تو وہ اختلافی مسئلہ فردو ہو والرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو واپس کر دو اے ردو ظالی کل حکم الاب اللہ او رسول ہی بس فی حیاتی ہی اور بن نظر فی سنتی ہی وفاتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختلافی مسئلہ تم واپس کر دو اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اللہ کے رسول کی طرف بس سعلے سعال کے ذریعے اللہ کے رسول کی حیات دنیاوی میں اختلاف کا حل رسول اللہ سے پوچھ لو اور بن فی سنتی ہی باد وفاتی ہی اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فردو اللہ رسول ان کی سنت اور ان کے شریعت میں نظر کرنے سے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قول مجاہد اور آمش اور قطعہ کا ہے اور یہی قول صحیح ہے اور جو کوئی اس قول کو صحیح نہیں مانتا تو فقط اختل ایمان ہو اس کے ایمان میں کچھ کمی ہے کمزوری ہے تو بات یہاں چلی تھی کہ ور رسول اختلاف کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس کر دو مانا یہ کہ رسول زندہ ہیں تو رسول سے پوچھ لیں سوال کر لیں اس اختلاف کا حل معلوم کر دیں اور اگر رسول فوت ہو چکے ہیں تو پھر رسول کی سنت میں دیکھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں بعد و صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تم تو والیوم الاخر اگر ہو تم کی ایمان لاتی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ظالی کا خیروا سنتاویلا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور خوبصورت ہے انجام کے اعتبار سے تو الامر علماء فقہا ان کی تقلید اور داری اللہ اور اللہ کے رسول کی داری کے بعد اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دکھائے ہوئے قانون اور سکھائے ہوئے احکام کے بعد اول العمر کی اطاعت کی جائے اسی کو تقلید کہا جاتا ہے تارے تقلید امام قول او باشد مدلل بردوام نیست قولش بے دلیل اے علیل نیست ہر کسے ہر کسرا ولے علم دلیل آیت باشد دلیل یا خبر یا بری ہر دو یا سستے پسر سالک نے بہت اچھی بات کی ہے جب سے میں نے امام کی تقلید کو جانا ہے تو میں اس پہ گواہ ہوں کہ قول او باشد مدلل بردوام ہر چیمات دارم تقلید امام قول او باشد مدلل بردوام امام کا قول ہمیشہ مدلل ہوتا ہے قرآن و سنت پر نیست قولش بے دلیل اے علیل او بیمار امام کا قول بے دلیل نہیں ہوا کرتا نیست ہر کسرا ولی علم دلیل اتنی بات ہے کہ ہر کوئی امام کی دلیل کو جانتا نہیں ہے امام کے دلائل کون سے ہیں آیت باشد دلیل ہے دلیلش یا خبر امام کی دلیل یا قرآن کی آیت ہوگی یا رسول اللہ کی حدیث ہوگی آیت یا روایت یا بری ہر دو قیاستے پہ سر یا ان دونوں پہ قیاس کیا ہوگا اے بیٹے تو امام کی تابیداری اول قرآن سے ثابت ہے اب زجر الم تری اللہ دین آمنو آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جو کہ گمان کرتے ہیں یز غمون ظام بمانے دعوی ان آمنو کہ یقیناً یہ ایمان لائے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں منافقین کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں بیماون ضلع کا اس پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف ہماون من قبل کا اور اس پر جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے یوری دونت یہ ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں التعوتی غیر اللہ کے پاس یہاں امام نصفی لکھتے ہیں کہ کا ابن اشرف سما اللہ تعبوتن افراتی ہی فطیانی و اداوتی ہی صلی اللہ علیہ وسلمہ اور العلت تشبی ال و بھی اختیار الى غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحاکما تاغوتی یہاں تاغوت کا ابن اشرف کو کہا گیا کیونکہ وہ سرکشی میں بہت دور پہنچا تھا نبی علیہ السلام کی عداوت میں بہت آگے چلا گیا تھا اور اس کی تشبیح شیطان کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان اور دشمن بن گیا تھا جیسے شیطان وہ بھی اختیاری تحاکم غیر رسول اللہ تحاکومن تعبوتی اللہ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کے پاس فیصلے لے جانا یہ تحاکم طاغوتی ہے واقعہ یہ تھا کہ بشر منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا آ گیا تو وہ کاب کے پاس فیصلہ لے گئے کاب ابن اشرف تو نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا پھر منافق نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا پھر گیا عمر ردی اللہ عنہ کے پاس تو معلوم یہ ہو گیا کہ غیر اللہ کے پاس فیصلہ لے جانا تو ہے کا ابن اشرف تاغوت اور اس کا فیصلہ تاغوتی تھا اگرچہ وہ فیصلہ صحیح بھی کرے لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خلاف تھا قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرنا یہ تو تھا ہی تاغوت وماون ضلع میں ان اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی ہیں آپ سے پہلے یریدونا یہ ارادہ کرتے ہیں یہ بشر منافق نے ارادہ کیا تھا یہ تحاکمی لطفاغ تھی کہ فیصلہ لے جائیں غیر اللہ کے پاس توغوت سرکشوں کے پاس کابن اشرف اس کا مصداقی اول تھا وقع و میروئ فروبی ہی اور یقیناً کو حکم کیا گیا تھا کہ یہ انکار کریں گے تاغوت سے تاغوت سے انکار کریں گے اور ارادہ کرتا ہے شیطان کہ گمراہ کر دے ان کو ضلع عالم بعیدہ گمراہی دور میں حق سے دور لے جائے ویدا قیلم تعلامان ذل اللہ یہ پھر زجر ہے منافقوں کو جب کہا جائے ان کو آ جاؤ مان ذللہ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے ولا رسول اور آجو اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف قرآن و سنت پہ فیصلہ کرو جب ان کو یہ کہا جائے تو رائت المنافیکینہ یا سدونان کا دیکھے گا تو منافقوں کو کہ پھرتے ہیں آپ سے پھرنے کے ساتھ یہ آپ سے مڑتے ہیں اور پھرتے ہیں پھر فیصلہ قرآن اور سنت کا یہ نہیں مانتے فقی فیدا صحابت مصیبت بما قدمت منافق کو جب قرآن اور سنت کی دعوت دی جائے تو یہ سدونان کا سدودہ تو یہ اللہ کی قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر جی ان مورزین کے دراجات قرآن کریم کبھی ان کو منافقین کہتا ہے جیسے یہاں پیرائیت المنافقین ہے سدونان کا سدودہ قرآن و سنت سے پھیرنے والا منہ مو موڑنے والا یہ منافق ہے کبھی قرآن اس کو فاسق اور ظالم کہتا ہے جو قرآن و سنت سے منہ پھیرے تو یہ فاسق اور ظالم ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چوالیس چھیالیس اور سینتالیس میں فاسق ظالم اور کافر کہا گیا محکم بیمان ذل اللہ فولا کوم الکافیروں نفولا کام ال ظالم نفلائی کوم الفاصون کبھی قرآن و سنت سے منہ پھیرنے والوں کو انعام کہا جاتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اناسی کا کلن عامی بلہم اول کبھی ان کو حمار کہا جاتا ہے حمار گدہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر پانچ میں مسکمسل الحمار اور سورہ مدثر کی آیت نمبر پچاس میں کان مستن فرا جو اللہ کی کتاب مان اللہ سے اعراض کرے تو وہ منافق ہے کافر ہے فاسق ہے ظالم ہے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں جانور ہیں خیمار ہے یہ نقصانات تھے اعراض ان قانون اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالی کے سے اعراض سے کے نقصانات تھے فقئی فیدہ ثابت ہوں مصیبت ہوں بما قَدَّمَ <تَيذِيهِم> تو کیا حال ہوگا اس دن جب پہنچ جائے گی ان کو مصیبت عذاب بیما قد دمت <تَيذِيهِم> ان کے اعمال کی وجہ سے سمجا او کا اخلیفون ہی پھر آ جائیں گے آپ کے پاس اور قسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی اور کہیں گے ان اردنا اللہ احسان توفیقہ کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر احسان نے کی کا و اور موافقت بین الخسمین کا توفیق اصلاح ہم تو یہ فیصلہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی صلاح ہو جائے ان میں اصلاح جائے موافقت آ جائے الائی کلدین عالم اللہ ہما فی قلو بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے جو نفاق ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ جانتا ہے فارضان ہم تو منہ پھیر دے ان سے اعراض کر دے آپ ان سے آرزان واعظ ہم اور نصیحت کیجئے ان کو عارض یعنی ان کی بات کو نہ مانیے ان کی بات کو نہ مانیے واحض اور انہیں نصیحت کیجیے وقم فی انفسم قولم بلی گا اور کہیے ان کو ان کی مجالس میں کہنا بلی غم کامل اور پورا پورا بالغن الحق کے عمار اللہ آیت نمبر چونسٹھ اب یہاں نبی علیہ السلاۃ وسلام کی اطاعت کی ترغیب ہے ہر نبی کا یہ حق تھا امتیوں پر تو امام الانبیاء کا تو حق بہت بڑا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر بھی نہیں بیجا تھا مارسل نام الرسول اللہ لیتاع بیزن اللہ مگر اس لیے کہ اس کتاب داری کی جائے اس نبی کی تابیداری کی جائے اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اگر یہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر تو آ جاتے آپ کے پاس تو بخشش مانگتے اللہ سے وسط فر الحمر رسولہ وسط فر رسولو اور بخشش مانگتے اللہ سے ان کے لیے رسول تو لوجد اللہ تو برحیمہ خواہ مخا پا لیتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان جاؤ گا یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے اللہ سے معافی مانگتے اور آپ ان کے لیے معافی مانگتے تو لوجد اللہ تو رحیمہ خا مخا پا لیتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والے مہربان توبہ قبول کرنے والا مہربان بعض لوگ اس آیت سے استشفاء بقبر نبی کا استدلال کرتے ہیں اور اس کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کی ایک حکایت مقصوبہ بھی ذکر کرتے ہیں القاعدت الجلیلا پہلے تو اس آیت کی وضاحت کر دیں کہ اس سے یہ استدلال استشفاء بقبر نبی کا صحیح نہیں ہے جیسے سورہ نساء آیت نمبر 81 میں گزرا تھا آ رہا ہے نبی علیہ السلاط والسلام سے اللہ فرما رہے ہیں فارضان وکفا بلّہ وکیلا آپ کے پاس ہوں تو آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ آپ کی تعبیداری داری کے دعوے کرتے ہیں لیکن جب چلے جائیں تو بئی تطائی فتم غیر الدی تقول اب منافقوں کو منافقوں کے لیے اگر استغفار کا حکم نبی علیہ السلام کی زبان سے ہو جائے تو انہوں نے تو اس سے انکار کیا تھا جیسے سر منافقون کون آپ دیکھیں اٹھائیسواں پارہ آیت نمبر پانچ وَإذا لهم لكم رسول اللہ ورم یسون مستقبر اللہ فرماتے ہیں جب کہا جائے ان منافقوں کو آ جاؤ کہ بخش مانگ لے تمہارے لیے اللہ کے رسول تو یہ ہلاتے ہیں اپنے سروں کو تو دیکھے گا ان کو یہ سدون کے یہ پھرتے ہیں وہ مستقبر اور یہ ہیں تکبر کرنے والے حق سے مڑتے ہیں پھرتے ہیں بند ہوتے ہیں برابر ہے ان پر کہ آپ ان کے لیے معافی مانگے اللہ سے یا نہ مانگے معافی ان کے لیے اللہ سے بالکل بخشش نہیں کرتا اللہ ان کے لیے اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسقوں کو تو اللہ تو معاف نہیں کرتا اور نبی کے پاس یہ آیا بھی نہیں کرتے تھے معافی کے طلب کے لیے علامہ سعدی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں وحاد المجیل رسولی صلی اللہ علیہ وسلمہ مختصن بحیاتی یہ رسول کی طرف آنا رسول کے پاس آنا ان کا یہ رسول کی حیات کے ساتھ خاص تھا مختصم بحیاتی ہی کلی کونل استفاری منر رسولی لا کن اللہ فی حیاتی ہی وہ اما باد موتی فن لا یت لب من شلزالی کشر کن تفصیر سادی دوسری جل سفت ریانوے کیونکہ سیاق دلالت کر رہا ہے اسی بات پہ کہ استفار منر رسول لا یقن اللہ فی حیاتی ہی وہ ممکن نہیں مگر اللہ کے نبی کی حیات دنیاوی میں ممکن ہے وہ اما باد موتی ہی ہر اللہ کے حبیب کی وفات کے بعد ہے تو فن نایت لوبومن حشیون نبی علیہ السلام سے ان کی وفات کے بعد کوئی طلب نہیں کیا جا سکتا بل کا شرکن بلکہ یہ تو شرک ہے کہ بعد الوفات بعد وفات نبی نبی کی قبر پہ جا کے کچھ مانگا جائے المنار پانچویں جلسفہ ایک سو بہانوے پہ بھی یہ لکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مضنب بعد وفات النبی اس مضنب کی طرح ہے اس گناہ گار کی طرح جو فی حیات النبی ہے تو استشفاء نبی علیہ السلام سے جائز ہے بعد وفاتی ہی یہ قیاس باطل ہے المنار پانچویں جلد صفحہ ایک سو بہانوے تفصیر عالقدیر محمد نصیب الرفاعی کی ہے پہلی جلد صفحہ چار سو سات پہ لکھتے ہیں کہ آیت میں جو طلب استفار کا بیان ہے نبی کا منافقوں کے لیے تو یہ نبی علیہ السلام کی حیات کے ساتھ خاص ہے حیات دنیاوی کے ساتھ ہاں تفسیر مدارک میں امام نصفی نے لکھا قیل انہ نزلت فی آرابی یہ ایک عربی کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو پھر اس آرابی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ اس نے ب قبر نبی کیا تھا تو یہ قیلہ کے ساتھ ذکر کرنا اس قول کی تمریز کی طرف اشارہ کیا ہے امام نصفی نے قیلہ مجبول کا سیگا ہے اور اس میں اشارہ اس قول کی کمزوری کی طرف ہے دوسرا یہ کہ آرابی کون تھا وہ بھی مجہول ہے تو مجاہیل کے ساتھ عقیدے ثابت ہوتے ہیں کئی ابن کثیر نے اس کا نام بھی ذکر کیا ہے اور وہ خواب بھی نقل کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب عام لوگوں کی تو حجت شرعی نہیں ہے شاہ صاحب لکھتے ہیں قرۃ العینین دو سو چھبیس نمبر صفحے پر اجماؤ آہل شرعست اجماع اہل شراست برآن کے ہیچ حکم از واقعات و منامات ثابت نمی شوت اہل شریعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ کوئی حکم بھی واقعات اور منامات خوابوں سے ثابت نہیں ہوتا مولانا عبد لکھنوی رحمت اللہ علیہ بھی ہدایت کی پہلی جل صفہ 313 کے حاشیے پہ لکھتے ہیں والحکام الا تصبت بل منام احکامات شرعیہ یہ خوابوں سے ثابت نہیں ہوتے دوسرا یہ کہ ابن کثیر نے جو راوی ذکر کیا ہے آتوی نام تو آتبی شاعر تھا شرابی تھا اس کی روایت بالکل معتبر نہیں ہے معارف میں صفح 234 پر اور وفیات العیان میں دوسری جلد صفح 417 پر اور اساری ملمنقی میں صفح 322 پر آتبی پر کلام کیا ہے علماء نے پھر سوال یہ ہے کہ اس کی سند میں ابو صادق ہے اور صادق ابو صادق علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ واقعہ نقل کرتا ہے قرطبی نے ذکر کیا ہے صف 265 پر اور بحر محیط میں بھی ابو حیان نے یہ ذکر کیا ہے تو اس کے بارے میں ابن عبد لکھتے ہیں السار المنکی میں کہ یہ روایت موضوعی ہے جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہو سے بسند ابو صادق ہے محمد بشیر سے سوانی بھی لکھتے ہیں سیانت الانسان صفح 256 میں کہ اس کی سند میں ظلمات ہیں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں تہذیب و میں ابن حجر اسقلانی بارہویں جل صفہ 143 اور میزان العتدال میں امام زحا بھی چوتھی جل صفہ 538 میں لکھتے ہیں کہ ابو صادق کا سما علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ثابت نہیں ہے تو جو روایت آرابی کی مجھول یا اطبی کی یا ابو صادق کی روایت علی رضی اللہ عنہ کی صنعت سے ان سب پر علماء نے تکلم کیا ہے اور موضوعی کہا ہے اس کو اب سوال یہ ہے کہ بادل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے دعا طلب کرنا استشفا یہ کیسے ہے یہ بالکل حرام ہے جیسے سمرقندی نے لکھا بل شرک ہوا شیرکن بل کا شرکن یہ تو شرک ہے غیر اللہ سے بے اسباب طلب کرنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا تھا مشکات نے صفا پانچ سو سینتالیس پہ یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلاط وسلام مردوں اور زندوں کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ رخصت ہونے والے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی رخصتی اور جانے کے بعد مشکات میں جو روایت ہے نبی علیہ السلام تو نے مردوں اور زندوں کے لیے ایسی دعا کی جیسے رخصتی کی دعا ہوتی ہے آخری آخری معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ رخصتی کے بعد دعا نہیں کر سکتے تو یہ آخری دعا تھی ایسی دعا کی گویا کہ یہ آخری دعا تھی تو وفات کے بعد تو دعا کر نہیں سکتے نبی مولا علی قاری نے بھی لکھا ہے مرقات شرح مشکات میں عمل احیاؤ فبی خروجی ہی ممبئی و امل ام امواتو فبی انقتا دعا ہو و استفار الحم نبی علیہ السلام نے ایسی دعا کی مردوں اور زندہ لوگوں کے لیے جیسے رخصتی کی دعا ہے گویا کہ اس کے بعد دوسری دعا نہیں ہوگی تو زندہ کے لیے زندوں کے لیے تو اس لیے ایسی دعا کی جی کہ نبی علیہ السلام ان میں سے جانے والے ہیں اور مردوں کے لیے اس لیے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام وفات کے بعد دعا نہیں کر سکتے پھر مردوں کے لیے بھی استغفار نہیں کر سکتے تو ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وار آساہو ہائے میرے سر میں درد ہے مشکات نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا زاک لو کانا و آنا حس اخر لکھا و دکھا اگر یہ درد تیرے سر میں آیا اور میں زندہ ہوا تو میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا اور دعائیں کروں گا تو اگر زندہ ہوا تو دعا کروں گا مولانا رومی نے بھی یہ لکھا ہے اور مجالس الابرار میں بھی اس کی تصریح ہے تالیفات رشیدیا میں بھی سفا ستر پہ علماء اس قسم کی دعا کی رد کرتے ہیں الامر بالمعروف نہیں منکر سفا چونسٹھ پہ اور فتحو لجنا پہلی جلد سفا چار سو بہتر پہ مجمع الزوائد پہلی جل صفحہ ایک سو انساٹھ شراکیدت تحاویہ پہلی جل صفحہ دو سو چھتیس اسارم المنکی صفحہ ایک سو اناسی اور ایک سو چھتیس الجنت الہلی سننا صفحہ ستارہ پہ مولانا عبد الغنی شاہ, شاہ جہان پوری اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ بعد وفات نبی نبی کی قبر کے پاس جا کے دعائیں نبی سے مانگنا استشفاء ان قبر النبی یہ ناجائز ہے بعض لوگ وہ حدیث ذکر کرتے ہیں منصل علیہ ان دا قبری تو ان قبری سے مراد قرب القبر ہے مسجد ہے کیونکہ قبر تک تو رسائی ممکن نہیں ہے تو قبر تک تو جا نہیں سکتے تو قبر کے باہر جو جگہ ہے اسے مسجد نبوی کہتے ہیں وہاں درو شریف پڑھ لیا جائے تو نبی علیہ السلام کو اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیتے سیانت الانسان صفح پینتالیس اور فتح الحدیثیہ صفح تین سو اٹھتیس یہی لکھتے ہیں کہ قرب القبر کو تو رسائی ممکن ہی نہیں تو جھگڑا کس بات کا اندل قبر سے مراد مسجد ہے یہ بحث تو اس وقت ہوگی کہ جب یہ منصل علیہ قبری والی روایت صحیح ہو اب یہ روایت تو صحیح ہی نہیں ہے ابن عبدالحادی لکھتے ہیں یہ موضوعی ہے سارے ملمن کی صفح سو پندرہ پہ تہذیب و میں بھی ابن حجر نے اسے موضوع کا نویں جلد صفح تین سو ستائیس پہ میزان العتدالس چھٹی جلد صفح سو اٹھائیس اور تاریخ بغداد کی چوتھی جلد صفح موضوعات ابن جوزی نے پہلی جلسفہ تین سو تین اور فتح اللجنہ پہلی جلسفہ چار سو ترپن صنف ابن ابی شیبہ نے پانچویں جلسفہ ایک سو اٹھتر اور مسند ابی اعلی نے پہلی جلسفہ ایک سو سات پہ ہی لکھا ہے شان ورشا کشمیری رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عبد الحادی نے صبح کی پر رد کی ہے اور بہترین کتاب لکھی ہے سارے ملمن کی جو رد ہے صبوکی کی اور صبوکی کی کتاب میں نے دیکھی ہے اس میں کوئی فائدے والی باتیں نہیں العرف الشزی شان ورشا کشمیری کی صف بحاسی پہ لکھتے ہیں تو جو روایت ہے وہ بھی ناقابل استدلال ہے جو آیت ہے اس کی تفصیر پہ بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ نبی کی حیات کے ساتھ خاص حکم تھا اگر یہ منافقین آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے وسطر الحمر رسول اور معافی مانگ لیتے ان کے لیے اللہ کے رسول تو لد اللہ تو رحیم خام پا لیتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان فلا و ربی کلا اللہ رضال بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ ان کا گمان ہے فلا ایسا نہیں ہے کہ یہ اتباع نبی کے بعد بغیر نبی, سے نبی کے فیصلے کو رد کرنے کے بعد بھی ایماندار رہیں گے لا, لا زائدہ ہے لمرو کزالی کا کمای ضمون ورب کا مجھے تیرے رب کی قسم ہے کس بات پہ قسم ہے لا امینا کہ یہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ حکیم و کفیمہ شجر بینہ یہاں تک کہ حاکم مان لیں آپ کو فیصلہ کرنے والے مان لیں آپ کو ان مسائل میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کے درمیان سمائے جدوفی انفسم عرجم قزئیتا دوسری شرط پہلی آپ کو حاکم مان لیں دوسری پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں تنگی اس فیصلے کی وجہ سے قاضئیتا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہی سلیموں تسلیمہ یہ تیسری شرط ہے اور ہمیشہ تابے داری آپ کی ہمیشہ تابے داری تسلیم مطلق ہے تین فائدوں کے لیے ہے ایک استقمال فعل دوسرا عیسال فعل فائل کی طرف بنفسی نفسی ہی اور تیسرا تکرار فیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول کی تابیداری کرو تسلیمن قاضی ابو سعود لکھتے ہیں تسلیمن تامن بھی ظاہری ہم و پوری پوری تاب داری ظاہری اور باطنی تفسیر عثمانی نے لکھا کہ تسلیمن یعنی نبی کی اطاعت کو عمل کے ذریعے ظاہر کر دے عمتلو ہم نے تو اپنے نبی کی اطاعت ان پہ لازم کی اور یہ نہیں کرتے کیا ان کو قتل کرنا اپنے آپ کا یہ تو حکم نہیں کیا ہمیں جو ان کی طاقت کے باہر ہے اور اگر ہم مقرر کر دیتے ان پر یہ بات یہ حکم کہ قتل کر لو تم اپنے آپ کو آخرجوم من دیا ری او اوخر اوخروجوم من دیا یا نکل جاؤ تم اپنے گھروں سے اپنے آپ کو جلا وطن بے گھر کر دو تو ماں فعلو اللہ قلیل امن نہ کرتے یہ کام مگر تھوڑے سے ان میں سے پھر بھی کر لیتے خلیل تھوڑے تو پھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ولاََََََََََََََََََََََََََََ فعل ما آزون بى اگر یہ لوگ کر لیتے وہ کام کہ نصیحت کی جاتی ہے ان کو اس پر تو خامخواہ یہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے واشد تصبیتا اور بہت مضبوطی کا سبب اللہ کے دین پر وحید اللہ آتے نا ہم مل داجرن عظیمہ تو اس وقت خامخہ دے دیتے ہم ان کو اپنی طرف سے عجر بڑا ولاحد نا ہم سروتم مستقیمہ اور خام ان کو توفیق دے دیتے ہدایت دیتے دیت سیدھی راہ پر ومئی ہوتی اللہ و رسول اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی فولا کا مال انعم نعام اللہ علیہ تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ انعام کیا ہے اللہ نے من النبین من بیانیا ہے یعنی انبیاء ہیں انام اللہ علیہم من بیانیا انبیاء میں سے و سد و صدیقین اور سچے و شہدائے اور شہدہ شہید و صالحقینہ اور نیک سب سے پہلا درجہ نبوت کا ہے من نبین اور یہ وہاں بھی درجہ ہے دوسرا درجہ صداقت کا ہے یہ قصبی ہے صدیق اصول اور فرو تمام دین کی تصدیق کرنے والا اسے صدیق کہتے ہیں ابو بکر ان سب کا امیر ہے شہید دین پر زان قربان کرنے والا عمر بھی شہید عثمان بھی شہید صالحین علم و عمل دونوں کے خزانے رکھنے والا آلوسی نے یہاں اچھی وضاحت کیے تو یہ چار درجے پہلا درجہ نبوت کا دوسرا درجہ صداقت کا تیسرا شہادت کا اور چوتھا نیکی کا صالح صالحین وحسن اولائی کا رفیقہ اور بہتر ہے یہ لوگ دوستی کے اعتبار سے مسلم شریف کی روایت ہے دوسری کتب احادیث نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہو رہے تھے تو امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میری جھولی میں تھے میرے سینے کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی تھی اور اللہ کے حبیب کا سر مبارک یہاں پڑا تھا بین نہ سہری و نہری میرے سینے اور میری گردن کے درمیان اور نبی علیہ السلاۃ وسلام پہ زوف تاری تھا غشی تاری تھی شفتین مبارکت ہونٹ مبارک ہل رہے تھے لیکن زوف کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے کی حبیب کیا فرما رہے ہیں میں نے کان نزدیک کیا ہونٹوں سے کان لگا کے سنا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے مالدینام اللہ علیہ منبی نصیقین و شہدین و حسن الائی کر فیقہ ظالی کل فضلو یہ اللہ کی فضیلت ہے فضل رحم ذالک کل یہ فضیلت ہے اللہ کی طرف سے وقفہ کفا علیم اور کافی ہے خاص اللہ جاننے والا یا الذین آمنو او ایمان والو خزو ہے پکڑ لو تم ہے یہ خلاصہ اور تتمہ ہے دوسرے حکم کا سامان ڈرنے کا تمہارا اللہ سے ڈرنے کا یا ہے پکڑ لو تم سامان ڈانے کا خوضوز ر کم منعدو من وزال کب تقی رموز القنوز میں لکھا ہے پہلی جل صفحہ پانچ سو چون خضو حز رقم پکڑ لو تم اپنا ڈر اپنے دشمنوں سے دشمنوں سے ڈرتے رہو وزال کب بزی اور یہ دشمنوں کا ڈر پکڑ لو کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ بیدار رہو دشمن سے بیدار رہو غافل نہ ہونا اور دوسرا حز پکڑ لو تم اپنا ڈر یعنی اپنا ڈر دشمن پہ ڈال دو اے اعداد اداد عالت الحربی و نسب و رائی جہاد کے آلات یعنی اسباب اسلحہ وغیرہ تیار کر لو اور جہاد کا علم بلند کر لو جہاد کا علم بلند کر لو تو جہاد کفائی اور جہاد فرض عین فرض کفائی اور فرض عین دونوں قسم کا اس کے لیے تیار رہو حضو حز پکڑ لو تم اپنا سامان ڈر کا یعنی خود ڈرتے رہو جاگتے رہو دشمن سے تیکز یا ڈراؤ دشمن کو اسلحہ تیار رکھو جھنڈا بلند رکھو جہاد کا فن فرو او انفرو فرو تو فن فرو فرض کفائی کی طرف اشارہ اون فرو جمی فرض عین کی طرف اشارہ نکل جاؤ گرو گرو یا نکل جاؤ جہاد کے لیے سب کے سب جب فرض کفائی ہو تو ایک گروہ جہاد کے لیے نکلے جب جہاد فرض عین ہو تو سب کے سب جہاد کے لیے نکل جاؤ و ان کم لملہ انا دو خباصتیں ذکر ہو رہی ہیں منافقوں کی اور یقیناً بعض تم میں سے خامخا وہ ہیں جو سستی کرتے ہیں لئیو بتی انا لازمی معنی سستی کرتے ہیں یا متعدی معنیٰ دوسروں کو سست کرتے ہیں جہاد سے فینا صابت کم اگر پہنچ جائے تم کو ایک تکلیف اللہ کی راہ میں تو قال قد نام اللہ علیہ کہتا ہے یہ منافق یقیناً احسان کیا اللہ نے مجھ پر ازلم اکم مع شہیدہ کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ موجود اگر میں ہوتا تو خدا نہ کریں میں بھی شہید ہو جاتا تمہیں یہ منصب نہیں ملنے والا ولی نہ صاب کم فضل اللہ اگر پہنچ جائے تم کو کوئی فضیلت فتح خوشی اللہ کی طرف سے لا نا تو پھر کہتے ہیں کا علم تک کم بہ گویا کہ نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس عاجز کے درمیان بینہ ہو اپنے آپ کو غائب تصور کر دیا ہو ضمیر غائب کی گویا کہ نہیں تھی تمہارے اور اس عاجز کے درمیان مود کوئی دوستی مجھے تو بھول دیا ہاں کھانے پہ نہیں بلایا غنیمت میں حصہ نہیں دیا تو دل میں کہتا یا لئی ہائے ہائے ارمان کن تم کہ ہوتا میں ان کے ساتھ توفافوزا فوزن عظیمہ ہو کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑی سے فَلْيُقَاتِلْ قاتل سَبِيلِ صبی تو جہاد کرو اللہ کی راہ میں یہ تیسرا حکم ہے حکم القتال اس سے بھی معاشرے میں امن اور اصلاح آتی ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں اللہ ددینہ ان لوگوں کے ساتھ یشرون الحیات دنیا جو کہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو بلاخرت یا آخرت کے مقابلے میں اور جس کسی نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں فیقت تو یہ قتل کر دیا گیا شہید ہو گیا او یا غلب یا غالب ہو گیا بہرحال فسو فنوتی ہی عظیمہ جلدی ہے کہ دے دیں گے ہم اسے اجر بڑا شہادت میں بھی کامیابی اور غلبے میں بھی فتحہ میں بھی خیر ہے یہ راستہ شر اور نقصان کا نہیں ہے سر اثر اس میں خیر ہی خیر ہے مغیر شعبہ نے بادشاہ کو کہا تھا روم کے بادشاہ کو کننا فی جوہ و بلائن و نمسلجل دونوا و نا قلوبسارا الْ ولغبر و نا کلتمر ون ولوبا ونوا و نا ہم تو بہت تکلیف میں تھے کنہ فی جوہ دیں بلا بادشاہ نے کہا تھا پیسے لے لو چلے جاؤ تم غریب لوگ تو مغیرہ نے کہا تھا کننا فی جوہ دیں بلا ہم تو بہت تکلیف میں تھے بہت مصیبتوں میں زندگی گزارنے والے تھے ونسلجلد ون ون ونوا اور ہم چمڑے چاٹتے تھے جانوروں کے ہڈیاں چاٹا کرتے تھے اتنی ہماری ہا, کمزور حالت تھی ون البسعر وبر ہم بے کار کپڑے پہنتے تھے و نابد الشر اول حجر اور ہم ہر پتھر اور ہر درخت کی عبادت کیا کرتے تھے درخت ہمارے معبود تھے پتھر ہمارے معبود تھے اللہ نے احسان کیا آخری نبی کو مبعوث فرمایا اس نبی نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری لگائی کہ جاؤ جہاد کرو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ اس راہ میں اگر ش... مر گئے تو شہید کامیاب اور اگر زندہ رہے تو غازی کامیاب یہ راہ کامیابی کی ہے اور ایسے اپنی تلوار پہ ہاتھ ماں پھیر کے کہا دیکھو دعوت دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو تو بچ جاؤ گے ورنہ کل میری تلوار کی چمک اپنے محل میں دیکھو گے یہ کہہ کے چلے گئے یہ بہادر لوگ تھے مسلم میں روایت ہے خیبر کے موقع پر جب مرہب مشہور زمانہ پالوان مرحب یہودی میدان میں آ کے کھڑا ہے تلوار لہرا رہا ہے اور بار بار چیلنج دے رہا ہے کوئی ہے ماں کا لال جو آ کے میرے ساتھ مقابلہ کرے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے اشعار پڑے انلی سمتنی اممی ہے کلئی سابطن کری میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میری مثال تم لوگوں پہ ایسے ہے جیسے جنگل میں شیر کی مثال دوسرے جانوروں پر کبھی گیدڑ جنگل میں شیر کے مقابلے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو کیسے میرے مقابلے میں کھڑا ہے اور پھر ایک ہی وار سے اس کا تن سے سر جدا کر دیا لا تک شمن کئی دلا و مکرہم ہیم فل ناصرم بھی فجنود اتباع رسولی ملائی وجنو دہم فاسا کی دشمن کی تدبیروں سے نہ ڈرو ان کے مکر و فریب سے نہ ڈرو اللہ تمہارا امدادی ہے تمہیں امن دے گا ہاں اتبائر رسول کا لشکر ملائک ہوتا ہے اور ان ظالموں کا لشکر تو شیطان ہے تو ملائک کو کے سامنے شیطان کیا چیز و مال لَا لا فِي قاتلو اللَّهِ صبل اللہ ترغیب القتال اور قتال کی علت ہے مالکم کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ول مستضضافی ن منرجالی ون نسائی ول اور وہ مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے الدینہ وہ لوگ یقولو کہتے ہیں ربانہ اخرجنا منہا اخرجنامن حاضی حلقریت الظالم آہ اے اللہ نکال دے ہمیں اس گاؤں سے کہ ظالم ہیں اس کے اہل اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے وجالہ نام اللہ دن کا اور ٹھہرا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی ان دوست وجاللہ نام اللہ دن کا نصیرہ اور ٹھہرا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے امدادی ولی وہ دوست جو فائدہ پہنچائے نصیر وہ جو تکلیف سے بچائے شام میں فلسطین میں بوسنیا میں بچے منتظر ہیں تم کیوں جہاد نہیں کرتے مالکم لا تقاتلون قاتل نفی سبیل اللہ دینا منو یو قاتل سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ولدین کفرو یقاتلون فی سبیر الطاغوت یہ تشجیح ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جنگ کرتے ہیں شیطانوں کی راہ میں فقاتل اولیاء اشیت شیطین اولیاء اولیا شیطان تو تم قتل کرو شیطان کے ساتھیوں کو یقیناً تدبیر شیطان کی کہاں ضعیفہ کمزور ہے سورہ یوسف میں عورتوں کی تدبیر کو عظیم کہا ان نہ کن عظیم <عَزِيم> سور یوسف اٹھائیس نمبر آئے یہاں شیطان کی تدبیر کو ضعیف کہا تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے عورتوں کو شیطان سے بدتر کہا ہے شیطان کی قید اور تدبیر کو ضعیف کہا اور عورتوں کے بارے میں فرمائے نہ قید کن عظیم <عَزِيم> بات ایسی نہیں ہے اصل میں بات نسبت کی ہے اب یہاں شیطان کی قید کو ضعیف کہا بنسبت اللہ کے اللہ کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر تو ہے ضعیف وہاں ان نقید دکن عظیم عورتوں کی قید کو عظیم کہا بمقابلے مردوں کے مردوں کے مقابلے میں یہ نہیں کہ عورتیں شیطان سے بدتر ہیں قید میں نہیں اب پھر زجر الم ترئی اللہ دین آئے تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو کہ کہا جاتا ہے ان کو کفوائی دیا کم بند کر دو اپنے ہاتھ لڑائی جھگڑے سے اور پابندی کرو نماز کی اور دو زکوٰۃ بس ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے ابھی بے وقت تم سبھی رنا الجہاد الجہاد کے نعرے نہ لگاؤ جب وقت نہیں ہوتا تو چوکوں میں یہ لوگ نعرے لگاتے وقت جہاد کا آ جائے تو پھر گھروں میں چھپ جاتے حقیم الصلاۃ و الزکاۃ فلما كتب علیہم القتال اذا فريق منهم یخشون الناس کخشیت اللہ او شد خشیہ جب کہ مقرر کر دیا جائے ان پر قتال تو اچانک گروہ ان میں سے ڈرتا ہے لوگوں سے کہ خشیت اللہ جیسے ڈرنا ہو اللہ سے ڈرتے ہیں لوگوں سے خشیتن کہ خشیت اللہ ہی. کاف متعلق ہے مصدر محضوف کے خشیتن کا خشیت اللہ ہی ڈرتے ہیں لوگوں سے ایسے ڈرنا جیسے ڈرنا اللہ سے ہو سوریان قبوت کی آیت نمبر دس میں ذکر ہے وقال اور کہتے ہیں یہ رب بنائے ہمارے رب لما کا تب القتال کیوں مقرر کی آپ نے ہمارے لیے جنگ لولا خرتنا الا اجل قریب کیوں نہیں پیچھے کر دیا آپ نے ہمیں مقرر نیٹے نزدیک نیٹے تک اجل قریب تک ہمیں کیوں پیچھے نہیں کیا بغیر جنگ جہاد کے تو تزید منت دنیا جہاد سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بس چکی ہے قل کہہ دیجیے متاؤ دنیا قلیل چکھنا دنیا کا بہت تھوڑا ہے ولا خیر الما اتقا اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرا اللہ سے ہی ترغیب للا آخرت ہے اب ترغیب العمال اس آخرت کی تیاری کرو نیک اعمال کرو والا تظلمون فتیلہ ظلم نہیں کیا جائے گا تم لوگوں کے ساتھ معمولی سبھی اینما تک رک کو مل موت جہاں کہیں بھی ہو تم تو پالے پا گی تم کو موت پالے گی ید الموت کو الموت موت موت تم جہاں کہیں بھی ہو و لوکن تم فی برو جم مشیدہ اگرچہ ہو تم قلوں میں پکے پکے مشیدہ پکے پکے قلوں میں بند ہو جاؤ تمہاری موت تمہارے پیچھے تمہارے قلے میں آ جائے گی وہ ان تو صب کم حاصل تم یقولو حاضی من اللہ اگر پہنچ جائے ان کو کوئی خوشی فائدہ تو کہتے ہیں یہ منافق یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے و ان تو صبح ہم سیاحتوں یا قلو ہی اور اگر پہنچ جائے ان کو ان منافقوں کو کوئی تکلیف اور غمی تو کہتے ہیں یہ, یہ آپ کی طرف سے ہے پھر آپ کو ملزم اور مورد اعتراض ٹھہراتے ہیں غرائب والے نے لکھا وقو حمل الت عال المنافقین علی ان آبادہ و انت سبم فی شانیم <خِلاف> یہ منافقوں کا حال ہے حماقت ہے خوشی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو جب غم اور تکلیف آئے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے تیرے ہاتھ ہو تیری وجہ سے یہ ہوا قاضی صاحب یہاں لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ یہ جاہل اللہ کے قرآن کو نہیں جانتے کل قل کل قل مناہ کہہ دیجئے یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے خوشی اور غمی سب اللہ کی طرف سے فمال ہاؤ ملا دونوں حدیثہ تو کیا ہے اس قوم کے لیے زجر ہے پھر کیا ہوا اس قوم کے لیے منافقوں کو کیا ہوا کہ نہیں سمجھتے حدیث قرآن پہ حدیثن اے القرآنہ قاضی صاحب مظہری کہتے کیوں فعینو فہیم لَعَلِمُوا أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ و مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر یہ قرآن پہ سمجھتے تو جانتے کہ خیر اور شر یقیناً سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے سب کچھ سارے فیصلے حدیث جبرائیل میں بھی ہے وہ قدر خیری و شرری ہی من اللہ تعالی خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے ہاں ادا خیر کی نسبت اللہ کی طرف کیا کرو لیکن شر کی نسبت شیطان کی طرف یا اپنے اعمال کی طرف کیا کرو ما, مَا سابق من حسنت انفمن اللہ یہ ادب ہے وہ جو کہ پہنچ جائے تم کو کسی خوشی میں سے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ما صابقمن سید فمن نفسک اور وہ جو کہ پہنچ جائے تمہیں کسی تکلیف سے غمی سے تو یہ تمہارے نفس کی طرف سے وا رسل نا کلنا سے رسولہ اور بھیجائے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر رسول وقف آب اللہ شہیدہ اور کافی ہے خاص اللہ نگہبان من یوتیر رسول فقط عطا اللہ یہ ترغیب ہے بے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تاب داری کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت اور تاب داری کر دی اللہ کی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ومن طو اور جو کوئی پھر گیا اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار حفیظن نگہبان وہ خلونہ تاتن اور کہتے ہیں یہ تاتن ہم نے تابیداری کر لی لیکن فیضہ برعزو منائندی کا جب چلے جائے آپ کے ہاں سے طائفة رات گزارتا ہے گرو ان منافقین میں سے غیر اللذی بغیر اس طریقے کے تقول جو آپ نے ان کو کہا یعنی پھر آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں واللہ اکتوب ما یبیتون تو سامنے تعتن اور پیچھے پھر نافرمانی اللہ لکھتا ہے یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے لکھتے ہیں فعل کا کی نسبت عامر کی طرف واللہ۔ یک تو لکھتا ہے ما اس کا یوبئی تن جس پہ یہ راتیں گزارتے ہیں فارضان ہم منہ پھیر دین سے و توقل اللہ اور اللہ پہ توقل کیجیے و کفا بلّہ وکیل اور کافی ہے خاص اللہ ذیمہ دار افلا یتدبرون رون القرآن نفاق کی بنیاد قرآن سے اراض ہے تو آیا یہ سوچ اور فکر نہیں کرتے اللہ کہ قرآن میں و غیر اللہ اگر ہوتا یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے لو جدوفی اختلافاً کثیرا تو خامخا مخواہ پا لیتے یہ اس میں اختلاف بہت زیادہ وہ اہم امرم من ال امن اول خوفی ہی اور جب آ جائے ان کے پاس ایک خبر من ال امن کی آرام کی یہ پھر ہے رد منافقوں پر اول خوفی یا جنگ کی اذاؤبی تو پھیلاتے ہیں اس کو طریقہ یہ تھا کہ جہاد میں ایک بڑا کمانڈر ہوا کرتا تھا پھر چھوٹے چھوٹے جرنیل ہوا کرتے تھے تو ایک بات خصوصی راز کی وہ خاص رازداروں کی میٹنگ میں ہو جاتی تھی کہ بھائی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کریں گے کہ آج حملہ نہیں ہے آج حملہ نہیں ہے لیکن آپ نے رات کو مجاہدین کو بیدار کر کے تیار کرنا ہے اور حملہ کرنا ہے یہاں جاسوس جا کے دشمن کو کہہ دے گا کہ حملہ نہیں ہے تو وہ بیگم غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے اور اچانک ہی حملے میں ان کو بہت نقصان مل جائے گا اور اگر یہ کہا جائے کہ آج حملہ کریں گے تو آپ مجاہدین کو نہ اٹھانا بس ان کو چھوڑ دینا کہ وہ آرام کرے حملہ نہیں ہوگا دشمن ساری رات تعقب میں بیٹھا رہے گا اور صبح وہ تھکے ہوں گے ان پر تھکان کی حالت میں حملہ کر دیا جائے تو فائدہ بہت ہوگا اس طرح کے فیصلے راز کے وہ رازداروں کے ساتھ کیے جاتے تھے تو ان میں منافقین جو ہوا کرتے تھے تو وہ اس پہ ناراض ہو جاتے تھے جب ان کو اٹھایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اعلان تو ہوا تھا کہ آج حملہ نہیں ہے تم ہمیں کیوں اٹھا رہے ہو ہمارے آرام کو خراب کر رہے تو اللہ رب العزت نے ان کے اس حال کو ذکر کیا اسایت میں وہیدا جا ہم امر من الامنی جب آ جائے ان کے پاس ایک خبر امن کی اول خوفی یا خوف کی اذاؤبی تو پھیلاتے ہیں اس کو ولو ردو ہو رسول اگر واپس کر دیتے یہ اس خبر کو رسول کی طرف جا کے پوچھ لیتے کہ جی یہ کیا معاملہ ہے شور نہ کرتے وہیلا اول امرمن ہم یا ان المر کی طرف جو ان میں سے ہیں انہیں یعنی کمانڈر تو لا علی مہ الدین استم بھی تو سمجھا دیتے اس کو وہ لوگ یس بھی ہو جو لیتے ہیں یہ حکم منہم ان میں سے جو استعمال کرتے ہیں یہ حکم اس پہ سمجھتے ہیں تو سمجھا دیتے بھائی یہ دشمن کے جاسوس کو دھوکا دینے کے لیے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے اعلان کیا گیا تھا ولولا فض اللہ عل و رحمت وغیرہ نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لتبا تم شیطان خام تم تابیداری کر دیتے شیطان کی اللہ خلیلہ مگر تھوڑے سے تم میں سے پھر بھی بچ جاتے مومنی فقاتل فی صبی لو جہاد کیجیے اللہ کی راہ میں لات اللہ نفس کا تکلیف نہیں دی جاتی مگر آپ کے نفس کوئی نہیں آپ اپنے آپ کے مقلف ہے وہ ہر رز المومنی نہ اور تیز کیجئے مومنوں کو ابھاری ہر حرز تحریز ابھارنے کو کہتے ہیں جذبات اٹھ اٹھ اٹھانے کو کہتے ہیں تیز کیجیے مومنوں کو کس کام پر سورہ انفال کی آیت نمبر 65 پھر دیکھیے ہر رز علی القتال تیز کیجیے مومنوں پر قتال پر فقاتل فی سبیل اللہ تو جہاد کیجیے قتال کیجیے اللہ کی راہ میں تکلیف نہیں دی جاتی مگر آپ کے نفس کو اور تیز کیجئے مومنوں کو بھی قتال پر آص اللہ تسلی ہے قریب ہے اللہ کے دور کر دے گا جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے بند کر دے گا یا کفہ و اللہ واشدو باسن اللہ بہت سخت ہے جنگ کے اعتبار سے واشد شد تنقیل اور بہت سخت ہے بدلے کے اعتبار سے میشفہ شفا تن حسن تن جس کسی نے بیان کیا بیان خوبصورت میشفا شفاطن حسنتن یکل ہوں نصیب منہا تو ہوگا اس کے لیے بہترین حصہ اس میں سے بہتر حصہ ہوگا یہ آیت ہر کے ساتھ متعلق ہے تیز کیجیے ابھاری کیونکہ اچھی بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا اپنے لیے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے ما ارالہ مفسر غیری میں نہیں دیکھتا اس آیت کی تفسیر کرنے والا کسی کو بھی اپنے سوا معنی ہو آیت کی تفسیری یہ ہے معنی یہ ہے من امر بالتوحید وقاتل وقات اللہ کفر یق الہو نصیب منہا جس نے توحید کا بیان کیا اور کافروں کے ساتھ قطال کیا تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے وہ اشفا بھی ضدی من امر بشر وقاتل وقات اللہ یکله یق الہو منہا تفسیر مدارک میں امام نصفی نے ذکر کیا جس نے شرک کا بیان کیا اور اہل ایمان کے ساتھ قتال کیا تو ہوگا اس کے لیے کفلم منہا بوجھ اس کا قرتبی نے بھی لکھا ہے پانچویں جلسفا پانچ سو پچانوے می کن شفا شفان لاحبی فل جہاد یق الہو نصیب من الجری ومن می کن شفان لاحبی الباطل باطل یق الہو کفل من الوزر تو جس کسی نے بیان کیا بیان برا ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے کفل کفل کہتے ہیں اون کی ایک طرف والے بوجھ کو پشتوں میں اسے انڈے کہتے ہیں اون کے ایک طرف بھی ایک بار ہوتا ہے دوسری طرف دوسرا بار ہوتا ہے اس ایک طرف والے کو کفل کہتے ہیں اور اللہ ہر چیز پر مقیتا مقید کوت سے ہے قوت بمانے خوراک ہر چیز کو رزق دینے والا ہر کسی کو یا مقیت قوت سے ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَإِذَا ہوئی تم امام راضی فرماتے ہیں آیت سے مراد علی القتال ہے علی القتال اور جب تم زندہ کیے گئے ہو بتحیتن ایک زندگی کے ساتھ تمہیں زندہ کیا گیا تمہیں توحید کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے زندگی روحانی باطنی ملی تو فحیوبیحسن منہا پھر لوگوں کو بھی زندہ کرو روحانی اعتبار سے توحید کا بیان کرو اچھے طریقے سے منہا اس سے عورت دوہا یا واپس کر دو اس کو یعنی جتنا بیان تجھ تک پہنچا ہے اتنا تو کرو نا جہاد کے ساتھ لکھ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت سلام کے ساتھ متعلق ہے جب تمہیں سلام کیا جائے بھی تحیطن ایک سلام کے ساتھ تو تم اس کا جواب دو بھی احسن امن ہا اور اردو یا اس کو واپس کر دو مانا کیا اس کو رد کر دو نہ دو جواب سلام کا یا دوسرا مانا او اردو ہا اتنا ہی جواب دو جتنا تمہیں کہا گیا ہے جیسے السلام علیکم کہا گیا تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ کے بعض علماء نے یہ تفسیر کی ہے اور ربط بیان کیا ہے کہ دیکھو یشفا شفا ان حسن سلامتی کا بیان ہے یہاں سلام کے آداب بھی ذکر کیے گئے ہیں امام نصفی نے آلوسی نے قرطبی نے ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مبتدی اور فاسق پر سلام نہ کیا جائے ملعن پر فاسق ملعن اس پہ ابتداء سلام کا نہ کرو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا مشکات میں 23 نمبر صفحے پر یہ حدیث ہے اور فرمایا فلان نے آپ پر سلام بھیجا ہے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا بلغنی انہو قد غنی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے بدعات کی ہے جو سلام بیچنے والا ہے انکان قدا حدس فلاں تکراؤن فلا تکراؤ منی سلام تو اس پر سلام کا جواب میری طرف سے نہ دینا میری طرف سے سلام نہ کہنا تو بدعتی کو سلام کرنا تو چھوڑیے سلام کا جواب دینا بھی نہیں چاہیے یہ سنت ہے ابن عمر کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الغنیہ میں فرماتے ہیں پہلی جل صفات سی پر ادارتا مبتدی انفی طریقاً فخوش طریق, طریق ناخرہ جب آپ ایک مبتدے کو دیکھ لیں ایک راہ میں تو دوسری راہ پہ چل پڑیں یہ راہ چھوڑ دے راستہ بدل لو بےدتی کو دیکھ لو امن صلما اللہ صاحب ابداطن فقدہ حب ہو جس نے بےدتی پہ سلام کیا تو اس سے محبت کی تو نہ کہ کیجئے محبت بیدتیوں سے ولا یو جالی مت بیٹھو ان بےدتیوں سے ولا یو قرمن اور قریب نہ کرو ان, ان سے قریب نہ جاؤ ولا یو ہن ہوں فی الدِ عید میں ان کو عید مکی مبارک نہ دو وصرے اور ان پہ کوئی خوشی آئے تو انہیں مبارکباد نہ دو فعال مر اتباع سنتی ولجما ہر کسی پر سنت ولجما اور صحابہ کی اتباع لازمی ہے مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں پہ سلام مکروہ ہے تفسیر علمانی نے اشعار نقل کیے تفسیر کبیر نے بھی یہاں اشعار سلام کا مکروہ ن عالامن مستمین و مم بادما ابادل ایسنی و یشرع مسلم و تالن ذاکر و خطیب ان و میوسا سلام نماز کرنے والے پڑھنے والے پر قرآن پڑھنے والے پر ذکر کرنے والے پر حدیث پڑھنے والے پر خطیب صاحب جب تقریر کر رہے ہیں ان کو سلام نہ کرو اور جو سن رہے ہیں ان پہ بھی سلام نہ کرو مقررن فکن جالی سنلی قزائی کا تکرار کرنے والا اور ایک آدمی قضا کے لیے بیٹھا ہو فیصلہ جج پہ سلام نہ کیا کرو ام با حصوفی فق ہی داحملین فرو معذنظن مامقیم مدرسن و قزل اجنبی یاطل فتح فتح پہ سلام نہ کرو اور جو درس کے لیے بیٹھا ہو اس کو سلام نہ کرو اسی طرح اجنبی عورتوں پہ سلام منع ہے ولاب بھی شطرنجن و شبھم بھی خلقیم ومن ہو مالی جو شطرنج اور لڈو وغیرہ کھیلا اسے بھی سلام نہ کرو اور جو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو بیوی کے ساتھ مراسم قائم کرنے والا اس کو بھی سلام نہ کرو ودا کافرن ایزن و مشقوف و عورتن کافر کو بھی سلام نہ کرو اور وہ آدمی جس کی عورت ظاہر ہو نظر آ اس کو بھی سلام نہ کرو جب اس نے اپنی عورت اپنے جسم کو ظاہر کیا ہو تغوت کی حالت میں خزائے حاجت کر رہا ہو تو ایک آدمی پیشاب کے لیے بیٹھا ہے اسے سلام نہ کرو اسی طرح ودا آل اللہ کن تا ان بطالم امن المن کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اسے بھی سلام نہ کرو ہاں اگر تو بھوکا ہے اور تجھے بھی طلب ہے کھانے کی تو پھر تم اس کو سلام کر دو یہ سلام اجازت طلب کرنی ہوگی اس سے کھانا کھانے کی ہاں لیکن یہ سلام اس بندے پہ کرو جو تجھ سے کھانا منع نہ کرے کدالی کا مغنن ال فہذا متعر فہادہ تمنع تمنا اسی طرح ان لوگوں پہ سلام کرنا منع ہے جو کہ گانا گانے والے ہیں مغنن اور متیر جو کہ نجومی ہیں نجومیوں کو سلام کرنا منع ہے ساحروں کو تو کافروں کو اور ان لوگوں کو سلام اگر انہوں نے سلام کیا تو جواب نہ دیا جائے اگر جواب دینا ہے تو وہ علیہ کا کو بس اتنا کہہ دیا کرو لیکن محققین فرماتے ہیں کہ بات جہاد کی چل رہی ہے اور چلی گئی چلی گئی سلام کی طرف اصل امام راضی اور, اور محققین علماء فرماتے ہیں کہ مراد اس سے بیان توحید اور بیان جہاد ہے وحیدہ ہوئی تم تم تک یہ مسئلہ پہنچا تو دوسروں تک پہنچاؤ فلی بل شاہد او ابا من مبلگن ویدا ہوئی تم بی جب تمہیں زندہ کیا گیا ایک زندگی کے ساتھ جو روحانی زندگی ہے فیو بیا سن منہا تو تم لوگوں کو زندہ کرو یعنی بیان کرو اچھے طریقے سے منہا اس سے اور ادوا یا اس کو واپس کر دو اتنا بیان تو کرو بے شک اللہ ہے ہر چیز پر حساب کرنے والا اللہ یکتا ہے نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ خامخو جمع کر دے گا تم کو قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے اس میں اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی فما کم اب تحدید ہے مومنوں کو کیا ہوا تمہیں او مومنوں فلم نہ کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے کیا ہے تم کو کہ منافقوں کے بارے میں فیاتین تم دو گروہ بن گئے و ارکسہم اور کسب اللہ نے زلیل کیا ہے ان منافقوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اتری اللہ تہدومنا ویتو ارادہ کرتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جن کو گمراہ کیا ہے اللہ نے اور جن کو گمراہ کیا ہے اللہ نے تو نہیں پاؤ گے ان کے لیے راہ ہدایت کی دولو تک فرو نہ کما یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کفر کر لیں جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے تو ہو جائیں آپ سب برابر کفر میں فلا تفیضومل ہم اولیا تو مت پکڑو ان میں سے اولیا دوست حتا یوحاج روفی سبیر اللہ حتیٰ کی یہ ہجرت کر لے اللہ کی راہ میں فین طول اگر یہ پھر گئے فقوضو ہم سے پھر گئے تو پکڑ لو ان کو وقت الوحم اور قتل کر لو ان کو ہائی سوج تم جہاں کہیں بھی پاؤ تم ان کو اور مت پکڑو ان میں سے ولی ان دوس ولا نصیرہ اور نہ امدادی مگر وہ لوگ یسلو نہ علا قوم بینہ کم و مگر وہ لوگ جو پہنچ جائیں اس قوم کی طرف کے تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہو جنگ بندی کا اگر یہ لوگ ان کی طرف پہنچ گئے جو کہ جن کے ساتھ میا جنگ بندی کا ہے تو پھر وہاں ان کو قتل نہ کرو میساک کو نہ توڑو او کم حصرت سدور میوقات لو قوم یہ جائیں آپ کے پاس کہ بند ہوں ان کے دل آپ سے لڑنے سے بس یہ نہیں لڑتے اب اویوقات لو قوم یا جنگ کرے اپنی قوم کے ساتھ نہ آپ سے لڑتے ہیں نہ ان سے لڑتے ہیں ہمیں معاف کر دو ولوشا اللہ علیکم اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو آپ کے اوپر فلقات تو یہ قتل کر دیتے آپ کو تو اب آپ کا غلبہ ہے تو آپ ان کو قتل نہ کیجئے جب یہ اس قوم کے پاس چلے جائے جن سے میساک جنگ بندی کا ہے یا یہ آئے اور معافی مانگ لے اور پناہ لے لے فہن یا تضلو اگر یہ جدا ہو جائیں آپ کی ضرائی سے فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور نئی جھگڑا کرتے تمہارے ساتھ والق ولکم السلامہ اور گرائے آپ کی طرف السلام اسلام کی نشانی توفما جا اللہ علیہم سبیلا نے ٹھہرایا <تصفيق> اللہ نے تمہارے لیے ان پہ کوئی راستہ دلیل اور غ... راستہ قتل کرنے کا ستج عیدہ خرینہ جلدی ہے کہ پاؤ گے آپ اوروں کو یوریدون یا جو ارادہ کرتے ہیں کہ آپ سے بھی امن میں ہو جائیں و یا منو قوم اور امن میں ہو جائیں اپنی قوم سے بھی کلما ردو الفطنت کی صوفیات جب واپس کر دیے جائے جنگ کی طرف تو تیزی کرتے ہیں اس میں جب موقع ملے تو پھر تیزی کرتے ہیں تو فعلم یا تزیروکم اگر یہ لوگ جدا نہ ہوئے آپ کی ذر رسائی سے وہی القو الکم السلامہ اور نہ گرایا انہوں نے آپ کی طرف اسلام کی نشانی یا صلحہ کی پیشکش نہ کی و یقف وائی دیا ہوں اور بند نہ کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آپ کے خلاف سے تو فخوضو ہم پکڑ لو ان کو وقت الوحم قتل کر لو ان کو ہائی سو ثقیف جہاں کہیں بھی پاؤ تم ان کو ولائی کم جال نال کم عالیہ سلطان ام مبینہ اور یہ لوگ ٹھہرایا ہے ہم نے آپ کے لیے ان پر غلبہ ظاہر دلیل ظاہر قتل کی ماں کلی ممین اللہ ختان اب یہاں سے چوتھا حکم احتیاط فل قتل احتیاط کرو بے گنا لوگوں کو بیجا قتل نہ کرو قتل خطا کا بیان ہے یہاں فکاہ چن اقسام قتل کی ذکر کرتے ہیں ایک قتل آمد ہے قتل آمد اس کا حکم قصاص ہے ایک شب آمد ہے قتل آمد اعلیٰ بھی قتل کا ہو ارادہ بھی قتل کا ہو اسے قتل آمد کہتے ہیں قصاص اس میں ہے اگر معاف کر دیں مقتول کے وہ رسا تو دیت پہ فیصلہ ہو جائے گا دیت بھی نہ لے تو اس پہ بیسا معاف کر سکتے ہیں دوسری قسم قتل کی شب آمد ہے ارادہ قتل کا ہے لیکن اعلیٰ قتل کا نہیں ہے تو اس میں دیت مغل ہے عاقلہ دیت مغلزا تین مہینے کا نیٹا ہے اور سو اونٹ ہیں اربان اربان کا مطلب یہ حضرت عثمان ابن عفان ندی اللہ عنہ سی روایت ہے اور زید ابن ثابت سے فی الغلزی اربون جز آتن خلا و سلاسون حقہ و سلاسون بنا لبون فل خطا سلاسون حقہ و سلاسون بنات لبون و, و عشرون بنو لبون ذکور و عشرون بن بنات بنا تو ابو داود چوتھی جلس جز صفح ایک سو ستاسی فل مغلز تھی اربا جز مغل چالیس جزعہ ہیں خلفتن اور تیس حقہ ہیں اور سلاسون بنا لبون ان فلختہ ثناسو بنا لبون وہ اونٹنیاں تیس ہیں جو کہ دودھ جن کی مائیں دودھ دینے والی ہوں ابھی تو دیکھیں چالیس جزعہ تیس حقہ اور تیس بنات لبون فلقطہ قتل خطا میں تیس حقہ ہیں دیت فلقطہ اور سلاسون بنا لبون اور عشرونا بنو لبون ذکور عشرون بنات محازن اور اخماسن دیت یہ ہے کہ عشرونا بنا تو مخاض و عشرو بنت لبون ان وا ابن لبون ان واعشرونا حقا و عشرو ن جزا تفصیر لکھتے ہیں تو بیس بیس یہ اپنی اپنی عمروں کے ہیں ان کے نام ہے بنت تو مخاذ ایک سال پورا ہونے کے بعد دوسرے سال میں داخل ہو جائے تو اس اونٹنی کو بنت تو مخاص کہتے ہیں بنت تو لبون دو سال پورا ہونے کے بعد تیسرے سال میں ہو جائے تو اسے بنت لبون کہتے ہیں حقہ چوتھے سال والی کو کہتے ہیں جزا چار سال پورا ہونے کے بعد پانچویں سال میں داخل ہو تو اس کے دو دانت نکل آتے ہیں یعنی بالغ ہو جاتی ہے تو اربان چار قسم کی اور خماسن پانچ قسم کے جانور جزیہ میں دیت میں دینا یہاں دیت ہے مغلزہ پا باندھی اربان کا یہ معنی کہ چالیس جز دے گا چالیس جز یعنی بالغ جانور جو پانچویں سال میں ہوں تیس حقہ دے گا کا چوتھے سال والی اور تیس بناتے لبون دے گا دوسرے سال والی ایک سال پورا ہونے کے بعد دوسرے سال میں داخل ہو جائے تو اس کی ماں پھر بچہ جان لیتی ہے اور اس بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے بنتے لبون کہتے ہیں اور بنتے مخاز ایک سال والی سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ مسئلہ یاد کر لو قتل آمد میں اور قتل شب آمد میں آمد میں قصاص کا حکم ہے شب آمد جس میں ارادہ قتل کا ہو اعلیٰ قتل کا نہ ہو جیسے پتھر سے کسی کو مار دیا سر پہ اور قتل کر دیا تو دیت تھے ہے آقلہ پر تین مہینے کا نیٹا ہوگا اور سو اونٹ ہوں گے اربان قتل خطا خطا دو قسم کی ہے خطا ہے اور خطا فلفیل ہے دو قسم کی خطا فل قصد اسے کہتے ہیں کہ میدان جہاد میں تیرا گمان یہ ہوا کہ یہ کافر ہے تو نے اسے قتل کر دیا وہ مسلمان تھا یہ خطاف الخست ہے اور خطاف الفیل اسے کہتے ہیں کہ تم نے مارنا چاہا کافر کو وہ لگ گیا مسلمان کور کو وہ شہید ہو گیا دونوں کا حکم دیت ہے سو اونٹ اخماسن پانچواں قتل بے سبب ہے یعنی ماں اپنے بیٹے پر بچے پر رات کے وقت نیند میں پلٹ جائے اور وہ بچہ مر جائے مکمل تفصیل ہدایا کی جلد رابے میں ہے ہدایہ جلد رابے میں تو یہاں قتل خطا کا بیان ہے اما کا نلی ممین اختلا مؤمنا۔ اور نہیں ہے جائز اور مناسب مومن کے لیے کہ قتل کر دے مومن کو اللہ خطان اللہ مستثنا منقطع ہے ومان لیکن جدا مبتدا خبر ہے لیکن اگر قتل ہو گیا مومن کا خطان ومن قتل مومن خطان جس کسی نے قتل کر دیا مومن کو خطان فتحری رقبت مومنت ودیت تو الزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن یعنی غلام یا لونڈی مومنا اور دیت حوالہ کی گئی ہو مقتول کے وارثوں کو اور دیت میراث کے اصول کے مطابق وارثوں میں تقسیم ہوگی پھر اللہ عی صدقو مگر یہ کہ یہ وہ رسا مقتول کے صدقہ کا کر لیں معاف کر لیں دوسری صورت فین کا من قومی عدوین اگر ہو یہ مقتول اس قوم دشمن سے لکم تمہارے ومومن یہ خود تو مومن تھا لیکن دار حرب میں تھا تو فتح ریر رقبت رقب پھر آزاد کرنا ہے غلام مومن کا یہاں دیت نہیں ہے کیونکہ پھر کافروں کو اس کا فائدہ ملے گا تیسری صورت و انکان من قومن اگر ہو یہ اس قوم میں سے بین کم و بین کے تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہو جنگ بندی کا فدیہ مسلمت اللہ علی تو پھر دیت حوالہ کی گئی اس مقتول کے وارثوں کو وطحر و رقبت اور آزاد کرنا ہے غلام مومن کا یعنی کافر ہو لیکن اس قوم میں سے ہو جس کے ساتھ میساک جنگ بندی کا تھا تو دیت بھی ہے اور تحریر رقبت مومنطن بھی ہے فم الم یجید فصیہ مشاعر متطاب جو کوئی نہ پائے دیت تو پھر روزے رکھنے ہیں دو مہینے متحب عین پے در پے درمیان میں وقفہ نہیں کرنا تو بتم اللہ یہ مہربانی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا اللہ اکبر استغفر ومن الم مؤمنا میدن قتل آمد کا بیان جس کسی نے قتل کر دیا مومن کو قصدا فجزاؤ جہنموں تو بدلہ اس کا جہنم ہے ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں تو یہ تو معتزلہ کا مسلک ہے کیونکہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن مخلت فرنار نہیں ہے اہل سنت والجماعت کی کے نزدیک تو اس کا جواب امام کرمانی نے کیا ہے خالدن فیحا سے مراد مکھ سے طویل فیح ہے بہت زمانہ رہے گا جہنم میں یہ قاتل اتنا زمانہ رہے گا تو کہے گا گویا کہ یہ ساری زندگی جہنم میں رہا یا متعمدن تفسیر مدارک میں امام نصفی نے مانا کیا قاسدن اقت لی ایمانی قس کرنے والا ہو کہ اس مومن کو ایمان کی وجہ سے قتل کروں گا اور یہ حکم جب مشتقی پر ہو جائے تو اس مشتقی کا مبدہ حکم کی علت ہوا کرتا ہے جس کسی نے قتل کیا مومن کو متعم دن دن اس کے ایمان کی وجہ سے تو یہ کافر ہے نہ تو پھر مخلت فرنار ہے یا متعمدن جو کوئی مومن کے قتل کو بے گناہ مومن کے قتل کو حلال جاننے والا ہو قصدا تو فجزا جہنم بدلہ اس کا جہنم ہے ہمیشہ رہ گئی یہ جہنم میں اور غضب اللہ کا اس پر ہے اور لعنت اللہ کی اور تیار کیا ہے اللہ نے اس کے لیے عذابن عظیمہ بڑا عذاب اب پانچواں حکم اصلاح النیت یادینہ منویدا ضرب تم فی صبی اللہ فتح او ایمان والو جب تم سفر کرتے ہو اللہ کی راہ میں جہاد فتح تو تحقیق کیا کرو ایسے ہی کسی کو قتل نہ کرو غلاطقول علم القاعل کو مسلام اور مت کہو اس کو جس نے پھینک دیا تم گرا دی تمہارے طرف نشانی اسلام کیا سلام کیا لست مومن کہو اس کو کہ تو مومن نہیں ہے ساد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی طرح قتل کیا تھا اس کو تو نبی علیہ السلام سے فرمایا جی میں نے اسے قتل کر دیا اس نے کلمہ میرے ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا حل شک قلح قلبہ تو نے اس کے دل کو چیرا تھا دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے جب کلمہ پڑھ لیا تو کیوں قتل کیا اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میں ساتھ کے اس فیل سے بری ہوں تب ترادل الحیات دنیا آپ لوگ ڈھونڈتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا تو اللہ کے پاس ہے غنیمت بہت اسی طرح تھے تم اس سے پہلے تم بھی تھے نہ کلمہ نہ پڑھنے والے فمن اللہ علیکم تو احسان کر دیا اللہ نے تم پر تمہیں نصیب کر دیا ایمان فتح تو تحقیق کیا کر بھی ماتھا بما نا خبیر بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے لاستویل استویل دونہ من المینہ غیر الرری والمجاہدون فی سبیل اللہ نہیں ہے برابر بیٹھنے والے جہاد سے یہ ترغیب للجہاد اور زجر منافقوں کو نہیں ہے برابر القائی بیٹھنے والے گھروں میں من المنی مومنوں میں سے غیرول ذر جو نہ ہوں زرر والے غیر اول ذرری خبر ہے مبتدا محظوفہ کی جو کہ ہم ہے ہم غیر ذرر یا غیرہ ہے تو پھر صفت ہوگی یہ مومن نہیں ہیں ذرر اور روزر والے والمجاہدونہ یہ قائدون من المومنین غیر غیر اول اور مجاہدون فی سبیل اللہ برابر نہیں ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں بھی اموالیمان فسم اپنے مالوں کے لگانے سے اور اپنے جانوں کے قربان کرنے سے فضل اللہ المجاہدین بھی ہم علم علی سیمان درجہ فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں کے لگانے کے ساتھ اور اپنی جانوں کے قربان کرنے کے ساتھ اللہ نے ان مجاہدین کو فضیلت دی ہے قائدین پر بیٹھنے والوں پر درجہ تن ایک درجے کی اور ہر ایک کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا الحسنہ جنت کا وفظلہ المجاہدینہ القائدینہ اجرن عظیمہ اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیمہ بڑے اجر کی آیت مشکل ہے اشکال یہ ہے کہ آیت نے پہلے فرمایا جہاد نہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں لاستوی لا پھر فرمایا فط دل اللہ اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے غیر مجاہدوں پر دراجتن ایک درجے کی صرف ایک درجے کا فرق ہے تو یہ تو ظاہری تعارض ہے لا استوی اور دراجتن یہ کیا بات پھر فرمایا وک الم اللہ علسلہ سب جنتی ہے پھر فرمایا اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے غیر مجاہدوں پر اجرن عظیمہ وا فرمایا درا یا فرمایا اجرن حاضیم بہت بڑے اجر کا تو آیت میں تناقض اور تعارض محسوس ہو رہا ہے ظاہرا حقیقتن کوئی تعارض نہیں اصل میں قائدین دو قسم کے ہیں جہاد سے بیٹھنے والے جہاد نہ کرنے والے دو قسم کے ہیں ایک وہ جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کرتے دوسرے وہ جو بلا عذر نفاق کی وجہ سے جہاد نہیں کرتے جہاں فرمایا لا طویل القاعدین لا طویل القاعدون من المؤمنین غیر الزارے جو بغیر عذر کے جہاد نہیں کرتے وہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ برابر نہیں ہیں لا طویل اب جہاں فرمایا فضل دل اللہ المجاہدین ابی اموالفس مال القائدین دارا جا یہاں قائدین سے مراد وہ قائدین ہیں جو کہ کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے رہے جیسے نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تھا تیری بیوی بیمار بی ہے تو بدر میں نہ تب عثمان عذر کی وجہ سے رہے اللہ کے نبی کے عمر سے جہاد کے لیے نہیں نکلے بدر میں نہیں آئے تو وہ معذورین قائدین اور مجاہدین ان کا فرق صرف ایک درجے کا ہے ایک درجہ وہ کہ انہوں نے عملا اطاعت امیر کی کر لی وہ چلے گئے بس اتنا فرق ہے ورنہ ان کے دل میں بھی تو شوق تھا اگر یہ عذر نہ ہوتا تو یہ بھی جہاد کرتے حدیث میں بھی آتا ہے بغیر عذر کے عمر میں ایک انسان ایک عمل کرتا ہے پھر اسے عذر لاحق ہو جاتا ہے اور وہ اس عمل سے رہ جاتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں اس عمل کا ثواب لکھتا رہتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتا صحت مند ہوتا تو یہ بھی جہاد کے لیے جاتا تو صرف ایک درجے کا فرق ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جو معذورین قائدین ہے اور جو مجاہدین ہیں سارے جنتی پھر فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین آجرن عظیمہ یہاں بھی قائدین سے مراد غیر معذورین ہے منافقین ہے بلا عذر جہاد سے رہنے والوں پر اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے اجر عظیم کی سمجھ میں آ رہی ہے اب اجر عظیم کیا ہے درجات جات یہ بہت درجے ہیں بڑے درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخفرت ہے اور رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب زجر ان لوگوں کو کہ نہ جہاد کر سکتے ہیں اور نہ ہجرت کرتے ہیں اگر جہاد نہیں کر سکتے تو ہجرت تو کرو بے شک وہ لوگ جن کو جن کی روحیں لے لی ملائے نے ظالمی انفو سے مثال میں کہ ظلم کرنے والے تھے اپنے آپ پر تو فرشتے روح لینے والے ان کو کہیں گے کہ مکن تم کہاں تھے تم کہاں پڑے تھے کیوں نہیں جہاد کرتے تھے اگر نہیں کر سکتے تھے تو ہجرت کر لیتے قالو تو کہیں گے کن نہ نہ تھے ہم کمزور زمین میں قالو تو فرشتے کہیں گے علم تقنر اللہ واسیاتنفت حاجی روفی ہا آیا نہیں تھی اللہ کی زمین فراخ تو ہجرت کر لیتے اس میں ہجرت کر لیتے نا فولائی تو یہ لوگ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے یہ جانے کی ساتھ مسیح الللم صافی نہ من الرجال مگر وہ کمزور مردوں میں سے و نسائی عورتوں میں سے ولدان اور بچوں میں سے لا نہ ہیلتن جو طاقت نہیں لگتے طریقے کی جنہیں طریقہ نہیں آ رہا کہ کی کیسے نکلے اس ملک سے ولایا تدونا سبیلا اور نہیں جانتے یہ راہ ولائے کا ص اللہ افوان ہوں یہ لوگ قریب ہے اللہ کی افواہ کر دے گا ان سے وقان اللہ ہوا افون غفورا اور اللہ ہے افواہ کرنے والا بخشش کرنے والا ہم نے افواہ کے معنی ذکر کیے تھے اب چھٹا حکم حکم الحجرت فی سبیل اللہ تعالی اللہ کی راہ میں ہجرت کا حکم امن حاجر فی سبیل اللہ اور ہجرت کے فائدے جس کسی نے ہجرت کر لی اللہ کی راہ میں یجد جت مراغمن کثیرت کثیروں تو پا لے گا یہ زمین میں مراغمن کثیرن فائدے بہت زیادہ وسا اور فراخی مراغمن فائدے غنائم یا مراغمن جگہ رہنے کی مراغمن فراخ وسا فراخی اللہ دے دے گا مجاہدین سے مہاجرین سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہی اخرج ممبئی تھی اور جو کوئی نکل گئے اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرنے والا ہو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف پھر پا لیا اس کو موت تو فقط وقاجرو وال اللہ علا بمان آئندہ تو یقیناً ثابت ہو گیا جر اس کا اللہ کے ہاں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب ساتواں حکم حکم السلام نماز کا حکم وہی زا زرب تم پھیلار دی جب تم سفر کرو زمین میں جہاد کے لیے تو فلح سال ہی کم جنا ہن نہیں ہے تم پہ کوئی گنا ان تک سرو منسلا کہ تم کمی کرو نماز میں سے انقاثر نماز کو ادا کر لو دو رکعت پڑھو یہ دفع وہم ہے اصل میں لئی سالی کمجنا سے تو استحباب کا ثبوت ملتا ہے لیکن احناف کی نزدیک تو قصر واجب ہے ایک قصر فل ہے نبی السلاط وسلام قیرات میں بھی سفر میں جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو قیرات میں بھی قسر کیا کرتے تھے اور ایک قصر فر رکعات ہے رکعات میں بھی قصر کیا کرتے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد کے لیے مقدار سفر ضروری نہیں ہے مجاہد کو جہاد کی وجہ سے شریعت میں جو مقدار سفر مقرر ہے وہ معاف ہے ہاں کثر فرقرات اور کثر رکعات یہ دونوں ہیں قصر فلقرات مستحب ہے اور قصر فل رکات شرعی سفر کے دوران واجب ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا جی اگر ہم اپنی مرضی سے پوری نماز پڑھیں تو کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اللہ کی مہمان نوازی ہے تمہاری مرضی اگر رد کرتے ہو یعنی کوئی کسی کی مہمان نوازی کرے تو اسے رد کرنا مناسب نہیں ہے اب یہاں فلیس فلاح جناہن کم سے تو استحباب معلوم ہو رہا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ استحباب نہیں ہے لیس سال کم کے ساتھ رد کیا گیا ہے ماضامہ بعض الناس بعض لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ قصر گنا ہے تو ان پہ رد نہیں گناہ نہیں ہے نہیں ہے گنا تم پر کہ تم کمی کرو نماز میں سے انخیف تم یہ قید اتفاقی ہے اگر تم ڈرو اینفتے نہ کم کفرو کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان نل کا فیرینا کانول کم بے شک کافر تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر ویدا کن تم یہ سلاط خوف کا بیان ہے این جنگ کی حالت میں نماز جب تو موجود ہو ان میں طفا قمتل سلا تو کھڑی کر دین کے لیے نماز یعنی امامت یا آپ کیجیے اگر نبی موجود ہو تو حق امامتی کا نبی کا ہے سلات خوف کے مشہور چھے طریقے فکہ نے ذکر کیے ہیں احادیث میں پھر اس کی وضاحت ہے فل تکم فا تو کھڑا ہو جائے ایک گروہ ان میں سے ماکاب کے ساتھ دو گروہ بن جائیں گے مجاہدین کے ایک آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے گا ولی خوز وصل اور یہ پکڑ لے اپنے اسلحے کو فیضا سجدو جب یہ سجدہ کر لے یعنی ایک رکات کر لیں تو فلی کن اور ہو جائیں تم سے پیچھے یہ چلے جائیں ان دوسروں کے جگہ کھڑے ہو جائیں اور وہ گروہ آ کے دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے ولطا توئفت نقرا اور چاہیے کہ اور آ جائے دوسرا گروہ لم وسلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلی وسلوم کا تو نماز پڑھ لے آپ کے ساتھ اب دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے تو یہ کھڑے ہو کے ایک رکات دوسری کر لیں گے تو ان کی دو رکاتیں پوری ہو جائیں گی یہ نماز کے بعد جا کے پہلے گروہ کی جگہ پھر وہاں کھڑے ہو جائیں گے وہ والا گروہ جس نے ایک رکات پڑی تھی آ کے اپنی دوسری رکات پوری کر کے سلام پھیر دیں گے یہ جہاد میں سلاط خوف کا یہ طریقہ دوسرے پانچ طریقے بھی مشہور ہیں لیکن یہ آسان طریقہ اس آیت کی وضاحت میں میں نے بیان کر دیا اتنا آنا جانا نماز کے دوران جائز ہوا کیوں ایک اشارہ اس طرف کہ دونوں کو جماعت کا لزوم کرنا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ جماعت پڑھ لے دوسرا گروہ دوسری جماعت کر لے دوسری جماعت مکرو ہے جماعت کا مطلب اتفاق ہے اور جب دو جماعتیں ہوں گی تو اتفاق تو ختم ہو گیا دو امیر بن گئے دو امام بن گئے تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ دوسری جماعت نہیں ہوئی جماعت ایک ہی ہوئی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں نے جماعت کا کی برکات حاصل کر لی تو نماز کے دوران اسے گروہ کو آنے جانے کی اجازت دی گئی ولی خزو خزرحم چاہیے کہ پکڑ لے اپنا ڈر یعنی بیداری تخصذ واضح اور اپنا اسلحہ دشمن کو ڈرانے کے لیے ود الدینہ کفرولوتا فلونہ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ کاش تم غافل ہو جاؤ اسلحاتی کم اپنے اسلحے سے وہ اور اپنے سامان سے فیمیل نا علیکم واحدا تو حملہ کر دے تم پر حملہ ایک بار ہی نہیں ہے گناہ تم پر اگر ہو تم پر کوئی عزم ممترین تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار تو پھر گنا نہیں ہے انتظا اسلحہ اپنے اسلحے کو وہ خزو حضر اور پکڑ لو اپنا ڈر یعنی جاگتے رہو بیدار یا پکڑ لو سامان ڈرانے کا تمہارے دشمنوں کو دشمنوں کو ڈرانے کا سامان حضرکم یہ پکڑ لو ان اللہ عدل کافیری نازاب مہینہ بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب شرمانے والا فی ددا قزے تم اسلط کر اللہ خیاما جنوبی پس بس جب پورا کر دو تم نماز کو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں میں پر یعنی لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو ہر حال میں ہدا قز ہے نماز کے بعد دعا نماز کے بعد دعا اس پر ابن کثیر نے یہاں متعدد روایات نقل کی ہیں کہ نبی علیہ سلاۃ وسلام بادل الفرائض ہاتھ اٹھایا کرتے تھے دعا فرمایا کرتے تھے یہاں مسند احمد کی بھی روایت ہے دوسری جل صفا 770 پر اور تفسیر ابن ابی حاتم نے بھی دوسری جل صفہ 123 میں ابن کثیر نے صفح 324 اور 542 میں نقل کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الغنیہ صفحہ ایک سو اکاون پہ لکھتے ہیں فرابئی اللہ بادل فرائضی فائدہ مند وہ ہے جس نے ہاتھ اٹھا لیے دعا میں اللہ کی طرف بادل فرائضی فرض نماز کے بعد وخاصر خرض من المسید بلا دعائ اور خاسر اور تاوانی وہ ہے جو نکل گیا مسجد سے بغیر دعا کے وحدا خرض من المسد بلا دعا ان قالت الملائی کا من استغن تعالی جب ایک انسان بغیر دعا کے مسجد سے نکل جائے تو فرشتہ کہتا ہے تو نے اللہ سے اپنے آپ کو مستغنی کر دیا تیری کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھی کہ اللہ سے مانگتے کیوں اللہ سے نہیں مانگے لیکن یہ بادل فرائض دعا اکیلے اکیلے انفرادی ہے اس میں اجتماعیت نہیں ہے چونکہ یہ وقت بہتر ہے سب کے لیے تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صورت اجتماع بن جاتی ہے اجتماع کی صورت بن جاتی ہے اس میں اجتماعیت نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی دعا مانگے گا اور اپنے اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا اپنا رابطہ بنائے گا سمجھ میں آئی بات تو فس اللہ یاد کرو اللہ کو بیٹھے ہوئے کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر فیضت معننتم جب تم امن میں ہو جاؤ تو فاقی مصلاطا پھر پوری نماز پڑھو سلاط خوف سے لگتا ہے یا سلات قصر سے جب تم امن میں ہو جاؤ واپس اپنے گاؤں آ جاؤ تو پوری نماز پڑھو ان نہ سلاطا کا نہ تال المنی نہ یقیناً نماز فرض ہے مومنوں پر وقت مقررہ میں مقرر وقت میں نماز ہر نماز کا اپنا وقت ہے شریعت میں اپنے اپنے وقت میں نماز مقرر وقت میں نماز فرض ہے مومنوں پر اب نبی علیہ السلام نے جو جمع بین نسلاتین کیے ہیں وہ جمع سوری تھے جمع حقیقی نہیں تھی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا تو ایک وقت میں نماز اپنے وقت میں ایک نماز ہوگی ایک تو بے وقت ہو گئی تو جمع حقیقی کی صورت میں اس آیت پر عمل نہیں آ سکتا ان سلاط خانت عالم امینی نہ تھا اب یہ نہیں کہ نماز کو اپنے وقت سے پہلے پڑھ لو تو جمع بین سلاطین مغرب کے وقت عشاء کی نمازیں پڑھ لو ساتھ میں نہیں جمع بین سلاطین صورتن ہے صورتن کا یہ معنی ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی کرو جو وقت انتہائی ہو جیسے عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو تو اس میں عصر کی نماز پڑھ لے اور مغرب جب عصر کی نماز سے فارغ ہوں تو فوراً مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو اس میں مغرب کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھ لیں تو صورتً جمع آ گئی حقیقتاً جمع نہیں کیونکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہوئی ایک انتہائی وقت میں دوسرا ابتدائی وقت میں سے جمع سوری کہتے ہیں ہم احناف جمع سوری کے قائل ہیں جمع حقیقی کے قائل نہیں اللہ تہین و ففتغائل قوم سستی مت کرو ڈھونڈنے میں اس قوم کافروں کی ان قد ان فن یا علموں نہ کما تالمون اگر تم ہو درد مند ہو ہوتے ہو تو یقیناً یہ بھی درد ہوئے ہیں جیسے تم درد مند ہوتے ہو تمہیں تکلیف پہنچی زخم علم زخم کو کہتے ہیں تم زخمی ہوئے تو ان کو بھی زخم پہنچے ہیں نا تو اللہ ہمالیہ ارجون تم تو امید رکھتے ہو اس اجر کی کہ یہ لوگ اس کی امید نہیں رکھتے وکان اللہ علی من حکیم اور اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا اب آٹھواں حکم آٹھواں حکم قرآن اور سنت قانون ہوگا سلطنت اور مملکت کا الکل کتاب ہے. یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب بالحق لظہ الحق علیہ اسبات الحق حق ثابت کرنے کے لئے حق ظاہر کرنے کے لیے اس لیے کہ فیصلے کریں آپ بینا سے لوگوں کے درمیان بیمار اللہ ہو اس قانون کے مطابق جو دکھا ہے سکھایا ہے آپ کو اللہ نے اللہ تکنل حسیمہ اور مت ہو جائے آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے و فر اللہ اور بخشش مانگی اللہ سے یقینا اللہ ہے بخشنے والا مہربان وسط فر اللہ امر نبی علیہ السلام کو لرفع الدرجات وستقفر اللہ کیونکہ نبی گناہ سے پاک ہوا کرتے ہیں ولا تجا دلان الدین اختانون فسم اور جھگڑا نہ کیجیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے خیانت میں ڈالا ہے اپنے آپ کو ان اللہ اللہ ابن کانخوان اسیمہ بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اس کے ساتھ جو خیانت کرنے والا ہو اسیمن گنانگار یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا منافق کا تو یہ تمہ تھا کہ نبی ہمارے ساتھ نرمی والا فیصلہ کریں گے ایک منافق تھا جس کا نام تعمہ تھا منافق سارق تھا اس نے الزام صحابی پہ لگایا تھا تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے اس صحابی کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم کیا علماء مالک تھے قاضی ابو سعود فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایف علی دلہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اس صحابی کے ہاتھ کاٹیں گے فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقت زید انعالم التنزیل میں امام بغوی نے لکھا ہے لیکن اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کو سمجھا دیا تفصیر کبیر میں امام راضی نے گیارہویں جیل صفد چھبیس پہ لکھا ہے فہم رسول اللہ بزالی کا فنا تو یہ آیت نازر ہوئی کتاب بلحق تحق بالحق الناس اللہ سے بیما ارا کلّہ فنا ضلعت تو وسطی اللہ یس تفون امین اللہ سے یہ منافقین چھپتے ہیں لوگوں سے ولا یس من اللہ چھپ نہیں سکتے اللہ سے وہ ہوا ماں اللہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے ضیوبئی تون جب یہ رات گزارتے ہیں ماں اس حال میں اللہ یر جو پسند نہیں کرتا اللہ من القول بات سے وقار اللہ بھی ما یا اور اللہ ہے اس پر جو یہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہا ان تم ہا الا ایجادل تمان ہم فل خبردار تم تو یہ لوگ ہو کہ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تم ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کرتے ہو تو فمل اللہ عانم یوم القیامتی کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن امئی یقون علیہ وکیلا یا کون ہو جائے گا ان پر ذمہ وکیل اور ان کا ذمہ دار کون ہوگا مئی عمل و میمل سو ان اور جس کسی نے عمل کیا بورا سن عمل گناہ کا لازمی گناہ او یلم نفس ہو یا ظلم کیا اپنے آپ پر متعدی گنا شرک سمستر اللہ پھر معافی مانگی اللہ سے تو ید اللہ غفور الرحیمہ پالے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان وم یکسب اسمن فعن نما یکسب ہو اعلی نفسی اور جس کسی نے کیا گناہ تو یقیناً کیا اس نے یہ گناہ اپنے نفس پر اپنے نفس کے لیے اعلیٰ اضرار کے لیے آتا ہے ذرر اس گناہ کا اعلیٰ نفسی اس کے نفس پر ہے وکان اللہ علیمن حکیم اور اللہ ہے جاننے والا حکمتوں والا ومئی یکسب خطی عطن او اسمن اور جس کسی نے کیا ایک گناہ او عسمن خطی گناہ گنائے صغیرہ عصمن گنائے کبیرا یا ختی چوری اسمن اس چوری کا الزام بے گناہ پہ لگانا تفسیر خازن نے یہ فرق کیا ہے جس کسی نے گنا کیا اور او اسمن اور پھر اس گنا کا الزام کسی اور پہ لگایا سم بھی برین پھر الزام لگایا اس گنا پر بے گنا اس گناہ کا بے گناہ پر فقد احتملہ بہتانہ و اسم مبینہ تو یقیناً بار اٹھا دیا اس نے بہتان بہت بڑا بہت بڑا جھوٹ تومت وہ اسم مبینہ اور گناہ ظاہر ولیول فضل ترغیب الت توبہ تھی اب تسلی لمبلغ ولیول فضل اللہ علیہ کا وہ رحمت ہو اور اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو الحمتفتمنہ خام خاک دور ارادہ کیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے یوں کا کہ گمراہ کر دے تم کو یو کا اب یہ الزام المخاطبی لا يلتزم کے قبیلے سے ہوگا اور یا یوزلو کا پھیر دے تمہیں حق فیصلہ کرنے سے ان منافقوں نے تو یہ ارادہ کیا تھا تامہ منافق نے کہ آپ کو حق فیصلے سے پھیر دے آپ نے زید کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم کر دیا تھا وما یوز اور یہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو وما یدرونہ کمن شعین اور یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو کسی چیز کا بھی علیہ کل کتاب اور نازل فرمائی ہے اللہ نے آپ پر کتاب الحکمت اور دانش مندی و علمہ کمالم تکن تالم اور سکھایا ہے اللہ نے آپ کو وہ جو نہیں تھے آپ جاننے والے اس کا علامہ کا مالم تکن تالم ما سے مراد و احکام شرعیہ ہے احکامات شرعیہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیے قرطبی مدارک ابن کثیر وغیرہ سارے معلم تکن تالم سے مراد احکام شرعیہ لیتے ہیں وہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اور ہے فضل اللہ کا آپ پہ بہت بڑا لا خیر فی کثیر من ہوں تسلی ہے نہیں ہے خیر بہتوں میں ان کے جرگوں میں سے یا ان کے گروہوں میں اللہ امر ابھی صدا مگر خیر تو اس میں ہے جو حکم کرتا ہے بھی صدا صدقہ کا امر ابھی صدا کا حکم کرتا ہے او معروفن یا حکم کرتا ہے ان کاموں کا جو موجود ہوں شریعت میں او بین بیناسی یا حکم کرتا ہے اصلاح کا لوگوں کے درمیان یہ تین قسم کے جرگے اور تنظیمیں خیر کی ہیں ایک امر ب صداقتن دوسرا او معروفن تیسرا اسلحم بین الناس وہ يفعل علی قبتگا عمر ذات اللہ جس کسی نے کیا یہ کام ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی رضامندی کو تو جلدی ہے کہ دے دیں گے ہم اس کو اجر عظیم میو شاہ کی کر رسول امباد الحدا یہ زجر ہے مخالفین سنت کو جس کسی نے خلاف کیا اللہ کے رسول کا بعد اس کے کے واضح ہو گئی اس کے لیے الہدا سنت کی راہ الہدا ایک معنی ابن عادل نے کیا ہے اللباب میں اتوہیدہ ویت تبھی غیر بھی علم اور اس نے تابے کر دی بغیر راستے کے مومنوں کے مومنوں کی راہ کو چھوڑ دیا اور کسی اور راہ پہ چل پڑا سبیل المومنین کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح لازمی ہے معلوم یہ پڑھ رہا ہے کہ اجماع بھی حجت شرعی ہے اجماع بھی حجت شرعی ہے مزنی فرماتے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حجیت اجماع کی کا پوچھا کہ اجماع کی دلیل کیا ہے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو میں تمہیں اجماع کی دلیل بتاتا ہوں تو امام صاحب نے امام شافی صاحب نے تین سو بار قرآن کی تلاوت فرمائی اور ہر بار جب اس آیت پہ پہنچتے تھے ویت طبی غیر صبیل المومنین تو فرماتے تھے یہ آیت دلیل ہے اجماع کی حجیت پر یہ آیت دلیل ہے اجماع کی حجیت پر اجماعمت بھی دلیل ہے حجت حج شرعیہ میں سے حجت ہے تو ایت طبی غیر سبیل المومنین تابیداری کی اس نے بغیر راستے کے مومنوں کے مومنوں کے راستے کے بغیر دوسری راہ پر دوسرے راستے پہ چل پڑا یا علامہ کا مالم تکن اس پہ تھوڑے حوالے دے دوں تمہیں پہلے آپ قاضی ابو سعود حنفی مفسر کا حوالہ دیکھیں ایک سو چھپن نمبر صفا قاضی صاحب لکھتے ہیں ما لم تکن تعلم بلوحی من خفی الامور اللتی من جملتی ابطال بال قید دل او من امور دین واہ کام شرع ماں سے مراد بتانا ان امور کا جو چھپے ہوئے تھے بتانا وہی کے ذریعے وہ منافقوں کی تدبیریں تھیں اور دین کے امور اور احکامات شرعیہ تھے امام نصفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں معلم تکن تالم سے مراد من امور دین و شراع و شرع اے اور من خفیہ تمور و زماء القلوب وہی کے ذریعے الغیب امور دین اور شریعت کے احکام جو چھپے ہوئے تھے معلوم نہیں تھے اومن خفیات العمور و زماع القلوب بعض منافقوں کے دل کا نفاق اللہ نے وہی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا تفسیر رحمانی میں سید محمود علوسی پانچویں جل صفحہ 187 پہ لکھتے ہیں مالم تکن تالم من امور دین و احکام شرع کرتبی بھی یہی لکھتے ہیں پانچویں جل صفحہ 382 پہ ابن عادل اللباب میں بھی لکھتے ہیں ساتویں جل صفحہ چودہ پہ رموز القنوس پہلی جل صفحہ چھ سو بیس میں لکھتے ہیں المرسلین تو جو اہل زیغ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں لم تکن تعلم کہ نبی علیہ السلام ما مایقون سب پہ عالم تھے تو یہ اہل زیغ تحریف کر رہے ہیں اس آیت میں اور اگر معلوم تکن سب کچھ اللہ نے سکھا دیا تو اس سورت کے بعد چوبیس سورتیں اور نازل ہوئی ہیں تو جب علامہ ما معلم تکن تعلم سب کچھ اللہ نے بتا دیا اور سکھا دیا تو چوبیس صورتوں کا اس سورہ نساء کے بعد نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی سمجھ میں آ رہی یہ بہت بڑی دلیل ہے اب ایک سوال ہے مشکات میں حدیث انہتر ستر نمبر صفحے پر عبد الرحمن ابن عائش کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فعالم تو معاف سماواتی ولا میں جانتا ہوں اس کو جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے دوسری روایت ہے فتج اللہ علی کل شعین فارف تو سب کچھ میرے سامنے ظاہر کر دیا گیا تو میں سب کچھ کو جان گیا یہ احادیث ہے خازن لکھتے ہیں حدیث ابن عائش کی مسترب ہے امام بخاری نے بھی یہی فرمایا ہے قالہ الباری اور جتنی سندیں ہیں اس روایت کی ساری ضیاعف ہیں تفسیر خازن ساتویں جل صفحہ سینتالیس اب یہ استراب سیوتی نے نقل کیا ہے کہ سات روایات ہیں ایک روایت میں آتے فعلم تما فس سما وات ولار رو دوسری روایت میں آتے فتجل علی کل شع ان فارف تیسری سی روایت میں آتے فما سالی ان شعی ان اللہ تو چوتھی روایت میں آتے فاہ فاہم تو الدی سا علنی پانچویں روایت میں آتا ہے فع كل کلو چھٹی روایت میں آتے فعالم تو فی مانامی ما سا علنی انی من امرت دنیا و آخرہ اور ساتویں روایت میں آتے فتح جل علی بے نسمائی ول آرد در منصور میں سیوتی نے ساتویں جرسف ایک سو پچہتر پہ یہ اضطراب اس روایت کا ذکر کیا ہے اب ایک سوال دوسرا ہے قائدہ یہ ہے کہ یہاں فائل اللہ ہے اور مفول نبی علیہ السلام ہے تو اللہ مفیز عام اور نبی مستعد تام ہے اللہ نے سکھایا تو اللہ مفیز عام سب کچھ اور نبی لینے والا ہے سیکھنے والا ہے تو مستعد تام نبی مستعد تام کی صفت رکھنے والے تو پھر بھی علم ماکان اور مایقون کا ہو گیا جواب یہ ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ مفید عام ہے اور نبی مستعد تام ہے لیکن تیرا نتیجہ فاسد ہے کیوں کہ یہ قرآن کے اصل کے خلاف ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ علق کی خلقل الانسان من علق قرا و رب کل اکرم اللہ قلم تو اللہ نے تعلیم دی ہے انسان کو اور سید الانس نبی علیہ السلام ہے کمالم تکن تعلم مالم یالم واللم کمالم یالم علم یالم تو جب مالم یالم کی تعلیم اللہ نے دی تو یہ تعلیم وہ تھی جس کی ضرورت تھی مخلوق کی ہدایت کے لیے یہ تعلیم غیب دانی والی نہیں تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب دان بنا دیا اور ما, کانا ما یکون سب چیزوں کا علم دے دیا اور عالم الغیب بنا دیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پر جو تہمت لگی تھی کیوں نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ منافقوں کی سازش ہے کیوں ایک مہینے تک پریشان رہے اور سب پریشان تھے صرف نبی علیہ السلام نہیں بخاری نے باپ باندھا ہے باب اللہ متا اللہ بارش کے برسنے کا علم اللہ کے پاس ہے پھر باب دا خمس بخاری صفح ایک صفحہ 141 مستدرک حاکم کی وہ روایت ذکر کرتے ہیں ایک سات نمبر صفحہ پر الغیب عل اللہ علم غیب ایک اللہ کے لیے مسلم احمد کی بھی روایت ہے غیب اللہ پانچویں جلسفہ دو سو چھ چھبیس القاری نے بھی ذکر کی اور فتح عزیزی نے پہلی جلسفہ باون پہ غیب ہے اللہ کی صفت ہے فقہا کہا لکھتے ہیں رجل ال امراتن بغیر شاہون بغیر شہودن فقال الرجل المرات و را و پیغمبر مرا گوا کر دیم ایک آدمی نے فتح قاضی خان تیسری جلد صفا پانچ سو ستارہ اور فتح بزازیہ دوسری جلد صفح چار سو چھبیس اور خلاصت الفتاوا تیسری جلد صفحہ تین سو پچہتر باہر رائق تیسری جلد اور پانچویں جلد میں مسامرہ دو سو بارہ اور ایک سو اٹھانوے نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں ایک مرد اور عورت نے نکاح کیا بغیر گواہوں کے مرد عورت کہتے ہیں خدائے را و پیغمبر مرا گواہ کردم کر دے تو کالو یکون کفرن علما فرماتے یہ کفر ہے رسول عالم الغیب اس وجہ سے یہ کفر ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہوا کہ رسول عالم الغیب ہے حال یہ کہ رسول عالم الغیب نہیں الغیب وہ ہوا ما کان یاب ہی نان فلح فقی ف بادل وہ زندگی میں عالم الغیب نہیں تھے تو وفات ہونے کے بعد کیسے عالم الغیب ہوئے موضوعات کبرا میں صفحہ تین سو چوبیس میں لکھا من تقدا تسویت علم اللہ ہی و رسول ہی یکفر اجمان لا یکفا جس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ بھی عالم الغیب اور رسول اللہ بھی عالم الغیب ہے تو یہ اجمان کافر ہے کافر ہے اور واقعہ ایفق سے استدلال کر رہے ہیں یہ عقیدہ اصل میں شیوں کا تھا اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے شیخ عبد القادر جلانی صفحہ ستاسی پہلی جلد الغنیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ شیوں کا تھا روافظوں کا شیوں کا بڑا بڑا امام ہے کلینی ان کی کتاب ہے الکافی کافی میں لکھتا ہے کلینی پہلی جلد صفحہ دو سو پچپن پہ باب ان المت علیہ مسلام یا جميع العلوم الت خرجت ملات و والرسل امام وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ملائک اور رسول نہیں جانتے امام وہ سب کچھ بھی جانتے پھر باب بانتا ہے انلامت علیہ مسلام یا علمون علم ماقان و مایقون آئمہ ہمارے امام ما, کانا ما یکون کا علم رکھتے ہوئے ان الق عالم شے ان سلاوات اللہ علیہ ان پہ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہوتا احمد رضا خان بھی کہتے ہیں اپنے ملفوظات صفحہ 351 میں مصر میں ایک گدہ بھی اغیب بتاتا تھا اور پھر لکھتے ہیں صفحہ 135 پہ ایک ولی اگر چاہے تو ایک وقت میں دس ہزار جگہوں میں جمع ہو سکتے ہیں تو یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا چلو بھائی اپنی بات کی طرف آؤ ما لم تکن تعلم سے مراد احکام شرعیہ ہے اچھا یہاں اجماع کی بات چل رہی تھی وہ میشاقی کر رسول امبادما تبئی انلادا اور جس کسی نے خلاف کیا اللہ کے رسول کا بعد اس کے کہ واضح ہو گئی اس کے لیے راہ ہدایت کی سنت یا توحید کا عقیدہ ویتبی غَيْرَ سَبِيلِ المومنین اور اس نے تابیداری کی بغیر راستے کے مومنوں کے نول ہی ما تولا پھیر دیں گے اس کو اس طرف جس طرف یہ پھیرا ہے وہ نسلی ہی جہنم اور داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں وسعت مسیح بہت بری جگہ ہے جانے کی ان اللہ لائک فروش ر کبھی ہی و یک فرماد نظاری کبھی معیشہ بے شک اللہ معاف نہیں کرتا حصہ دار ٹھہرایا جائے اللہ کے ساتھ اور معاف کرتا ہے وہ گنا جو شرک کے علاوہ ہوں جس کے لیے چاہے کیونکہ فہن الشِّرْكَ آزم انواع ضلال تھی خطیف صاحب لکھتے سراج المنیر میں اور قاضی صاحب لکھتے ابھی سعود تفسیر میں شرک آزم و انواعث ضلالت ہے اس لیے اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا تو فقط ضلع زل زلالم بعیدہ مشرک کو کہا ما مادہ ظال سے وہ گنا مراد ہے جو متعلق ہو حقوق اللہ کے ساتھ شرک کے سوا جو حقوق اللہ کے ساتھ متعلق گنا ہے اللہ ان میں سے جس کو لیے چاہے معاف کر دیتا ہے حقوق الب کو تو اللہ معاف نہیں فرماتا ان اللہ فرو شرک ابھی و یک فر مادون ذالی کری میشا و میو شرک بلّہ ہی جس کسی نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ فقط ذل زلّ ظلالم بعیدہ تو یقیناً یہ گمراہ ہو گیا گمراہ ہی دور میں اِن يدعون من دونی ہی اللہ اناسا یہ شرک کی حقیقت اور نفی شرق دعا کی یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر مردوں کو اناسن اے امواتن امواتن لیکن مردوں کو اناسن کیوں کہا اس لیے کہ یہ مشرقین ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں جیسے معاملات عورتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں ان کے اوپر شالے ڈالنا زیورات ڈالنا ان کا میک اپ کرنا یہ سارے معاملات اینا کے کیے جاتے تو اللہ نے فرمایا تم عورتوں کو پکارتے ہو انسا اس لیے کہا بعض الما فرماتے جیسے علوسی نے لکھا المراد بل الاموات سم اللہ تعالی فا و قلت خیریہ و آدم و نسرہ پانچویں جل صفحہ ایک سو تریانوے سے مراد اموات ہے اللہ نے ان مردوں کو اناسن اس لیے کہا کہ جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں اس طرح یہ بھی کمزور ہیں جس طرح عورتوں کی خیر کم ہوتا ہے اس طرح ان کے بھی خیر کم ہے جس طرح عورتیں امداد نہیں کر سکتی اسی طرح یہ بھی امداد نہیں کر سکتے لزوفا و قلت اخیرہ و نصرت انل انساخس مین زکر اخسو من السا اخسم زکر ہوتی ہے جیسے میت اخس من الح ہوتا ہے سمجھ میں یار انا سا یہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو یا انا سن سے مراد ملائکا ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں بھی یہ گمان کرتے تھے کہ مونس ہے وہیں دون اللہ شیطان مریدا اور یہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو مریدہ سرکش ایک مرید ہے ارادے سے مرید اور ایک مرید ہے تمرت سے سرکشی کو کہتے ہیں مرید سرکشی لانہ اللہ لانت بے جی اللہ نے اس پر اور اور کہا تھا اس نے لات نمن عبادی کا نَصِيبًا مفرودہ خامخہ پکڑوں گا اللہ تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر تیرے بندے ہوں گے لیکن میری تابے کریں گے ولا ادل نہ خام گمراہ کروں گا ان کو گمراہ کروں گا نصیب مفروضا یعنی نظر و نیاز تیرے دیے ہوئے مال میں میرے نام پہ کریں گے تیرا دیا ہوا سر میرے سامنے میرے امر پہ اولیاء کے سامنے جھکائیں گے میرا ان میں حصہ ہوگا گمراہ کروں گا ان کو ہٹاؤں گا تیری راہ سے ولو عمنی ان ہوں امیدیں دوں گا ان کو سمرقندی بار العلوم میں لکھتے ہیں لاخ برن ہوں بل باتلے مرن اور حکم کروں گا ان کو فلئی بتی کنازان تو کاٹیں گے یہ کان جانوروں کے عام مرن سے ڈالوں گا تو یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے جب کسی غیر کے نام پہ کوئی جانور وقف کر دیتے تھے نظر کر دیتے تھے تو اس کا کان کاٹ دیتے تھے یہ بابا کی نظر ہے دادا بابا منخ داد بنا ہے حقیقت پر یا کان کاٹنے سے مراد جہالت ہے کہ جانوروں کے کان کاٹیں گے یعنی جاہل ہوں گے جانور کے کان کاٹنے میں کیا فائدہ ہے ایسے جاہل ہوں گے جیسے جانور تو انسان پیدا کر رہا ہے میں ان کو جانور بناؤں گا غلام مرخواہ مخا حکم کروں گا ان کو انس وسوسہ ڈالوں گا ان کو فلح خلق اللہ تو بدلیں گے اللہ کے دین کو بقائی نظم و میں کہتے ہیں فل یغیر ان خلق اللہ دین اللہ یہ مانا نے بھی کیا ہے اللہ کے دین کو بدلیں گے یا اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے اللہ نے اس کو مرد بنایا تھا اپنے آپ کو عورت بنا رہے فلا یورن خلق اللہ من تحلیل الحرامی و تحریم حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرائیں گے بکائی مانا کرتے ہیں غرائب القرآن نے بھی یہ کا تفسیر عثمانی تفسیر کبیر سب یہی مانا کر رہے ہیں ومت تخذ شیطان ولی جس کسی نے جس ومن جس کسی نے پکڑ لیا شیطان کو دوست اللہ کے سوا تو یقینا یہ تاوانی ہو گیا تاوان ظاہر میں یا عیدم وعدے کرتا ہے ان کے ساتھ شیطان وادے یا یا وعید سے ہے ڈراتا ہے ان کو شیطان و ہم اور امیدیں دیتا ہے ان کو اما عید شیطان اللہ غرورا اور وعدے نہیں کرتا ان کے ساتھ شیطان مگر دھوکے کے بلائی کماوا ہم یہ لوگ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے ولا جدونانہ محیثہ اور نہیں پائیں گے یہ جہنم سے جائے پنا محیسن پنا کی جگہ ودینہ منو اب بشارت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شیطان سے اپنے آپ کو بچایا رحمان کے قانون کی پابندی کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے موافق جلدی ہے کہ داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں لے سبھی امانی کم والا امانی آہل کتاب اب یہ زواجر ہیں نہیں ہے جنت تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جس کسی نے عمل کیا برا تو سزا دی جائے گی بدلہ دیا جائے گا اس کا اور نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امداد کرنے والا اور جس کسی نے عمل کیا من صالحات نے میں سے من نہ انصا اگر مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو وہ ہوا مومن ان شرط یہ ہے کہ یہ ہو موحد مومن ہو معلوم یہ ہوتا ہے علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ندین سب تحلی ولا بت تمنی ولا کی مقرر بال قلوبی ول سمن ادا شینل مجرد داوا من اللہ برہان تمنا سے نہیں ہے دین دین اللہ کے قانون کا دل سے احترام کرنا مجرد داوا سے کوئی ایماندار نہیں بنتا ایماندار تو وہی ہوگا جو کہ اللہ کی طرف سے دلیل پہ قائم ہو مئی عمل منت صالحات جو کوئی عمل کرے نیکیوں میں سے نبی کی تابے میں مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو لیکن شرط یہ ہے وہ مین جملہ حالیہ شرط کی جگہ واقع ہے شرط یہ ہے کہ یہ ہو موحد تو یہ لوگ داخل کر داخل ہو جائیں گے یدخلون حلون جنت میں اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ نقیرہ ذرہ بر اب عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ومن احسن دینا کون ہے خوبصورت زیادہ دین میں ممن اس سے اسلم وجہ اللہ جس نے تابع کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے تعلق بات و ہوا محسن اور یہ ہو متبع سنت ابن کثیر کہتے ہیں اتبا سنا تعلق ظاہری و تبا ملت ابراہیم حنیفہ اور اس نے تابیداری کی طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کے جو کہ بیان کرنے والا تھا توحید کا عرت کرنے والا تھا شرک و تخد اللہ ابراہیم خلیلہ اور پکڑا تھا اللہ نے ابراہیم کو رازدار دوست اللہ کی بہت اچھی دوستی تھی خلیل کے ساتھ کیوں کہ اس نے توحید کا بیان کیا تھا اب دعوے توحید ابراہیم کو اللہ کی دوستی کس مسئلے کی وجہ سے ملی تھی وہ یہ ہے ولی اللہ ما سماواتی و ما اور خاص اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے ویستف تو نہ کفر یہ نوا حکم بطور تنویر ہے دونوں حصوں پر آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں استفتاد طلب فتویٰ فتویٰ مانگتے ہیں حکم شرعی مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں قل تو کہہ دیجیے اللہ کمفی ہن اللہ فتوا دیتا ہے حکم کرتا ہے تم کو ان عورتوں کے بارے میں اچھائی کا عمایتل علیہ کمفل کتاب اور حکم کرتا ہے تم کو اس میں جو پڑھی جاتی ہے تم پر کتاب میں فیت عامن سایتیم عورتوں کے بارے میں اللہ وہ عورتیں لاتو تو ما کو تبلا کہ نہیں دیتے تم ان کو وہ مہر جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے یتیموں <held Chevvy Gazprom Arena> کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا جس بیٹی کا باپ ہو تو وہ اپنے بیٹی کا پوچھ لیتا ہے اس کا باپ نہیں ہو تو پوچھا پوچھے گا کون تو اللہ پوچھ رہا ہے تم ان کو وہ مہر نہیں دیتے جو تم نے مقرر کیا ان کے لیے وہ ترغبونان تن کی اور تم یہ شوق کرتے ہو کہ نکاح کر لو ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ ولمستینہ من الوان اور وہ کمزور بچوں میں سے اللہ ان کے لیے بھی تمہیں احسان کا حکم کرتا ہے وان تقوم و اور اللہ حکم کرتا ہے تم کو کہ کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف پر اما تفالوم خیرن فعن اللہ کا نبی عالمہ اور وہ جو تم کرو نیکی میں سے تو یقیناً اللہ ہے اس کو جاننے والا وہی نمراتن خافت ممبالحا نشوژن اویرا زن اور اگر یہ ایک عورت ڈرتی ہو اپنے خاون سے بد اخلاقی سے یا منہ پھیرنے سے خاون نے بیوی سے مو پھیرا ہوا ہے فلا فلاں جناحا علیہما کوئی گنا نہیں ان دونوں پر نہیں اسلحہ بے کہ صلحہ کر دے اپنے درمیان صلحہ اگر مرد طلاق نہ دینا چاہے عورت طلاق چاہتی ہو تو خلع کرے گی خلا مہر معاف کر کے بس خاون سے اپنے آپ کو جدا کر دے گی یا صلحہ سے مراد یہاں عورت کو اچھائی کا حکم اور نصیحت ہے وہ سلح خیر اور صلح بہتر ہے وہ حضرت النفص اور حاضر ہوئے ہیں نفسوں کو بخلا نفوس کو بخل پہنچا ہے اس لیے مال دولت کے ذریعے بھی کبھی محبت بن جاتی ہے تو کچھ مال دولت خاون کو دے دو کہ خاون کی محبت تمہارے ساتھ ہو جا وہ ان تحسین اگر تم لوگ توسینوں نیکی کرو اور خود کو بچاؤ بدی سے اور ظلم سے احسان کرو اور خود کو بچاؤ ظلم سے تو یقیناً اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار اب ادب امیروں کو ولن تستی رو ان تادرو بین انسا اور تم طاقت نہیں رکھتے کہ عادل اور انصاف کر سکو بہت سی عورتوں کے درمیان ولو حرس تم اگرچہ بہت ہیرس کرو وہ عادل دل کا مراد ہے دل کی محبت میلان تبعی گناہ نہیں ہے عائشہ سے محبت نبی علیہ السلام کی زیادہ تھی تو فرمایا کرتے تھے اللہ قسمی فلا تلمنی فیما تم لکھو اللہ عمل کو اللہ یہ میری تقسیم ہے کہ ظاہراً میں نے ساری ازواج کے درمیان عادل کے ساتھ تقسیم کیا ہے لیکن دل کی محبت کا تو میں مالک نہیں وہ میرے اختیار میں نہیں تو مجھے نہ پکڑنا نہ ملامت کرنا اللہ اس میں جو تیرے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے تو ولن تستتی تم طاقت نہیں رکھتے ہرگز کے عادل اور انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان اگرچہ تم بہت ہیرس کرو تو انصاف دل کا نہیں کر سکتے فلاں تمیلو کلل میل تو میلان مت کرو ایک کی طرف پوری میلان پورا میلان نہ کرو ایک کی طرف ظاہراً جو تمہارے اختیار میں ہے فتض فت کل مع تو چھوڑتے ہو تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے نہ اسے بیوی بناتے ہو اور نہ طلاق دیتے ہو ایسا نہ کرو وہ ان تسلی قوت اور اگر تم نے اصلاح کی اچھائی کی اور خود کو بچایا ظلم سے تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے تسلی وہیں یا تفر اگر جدا ہو جائے یہ دونوں یغن اللہ ہو تو بے بروا کر دے گا اللہ کلسا ہی ہر کسی کو اپنی فراخی سے اپنے اختیار سے اللہ ہر ایک کو تفرقہ احناف کہتے ہیں متباع بالخیاری مالم یا تفرقہ یہاں تفرق بالاقوال مراد ہے اور یہ آیت دلیل ہے کہ متباعن بائی اور مشتری بالخیار ہے معلوم یہ تفرقہ حدیث میں آتا ہے یہ تفرق بالاقوال ہے ہاں سودا ہو گیا اب خیار ختم ہو جائے گا جب فرقہ, فرقہ بالاقوال آ جائے سمجھ میں آ رہی یہ بات یہ ایک فقی مسئلہ تھا جو اگر جدا ہو جائیں یہ دونوں بیوی اور شوہر یغن اللہ کل منساط ہی تو بے پرواہ کر دے گا بے پرواہ کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی فراخی سے اور اللہ ہے فراخ حکمتوں والا دعو توحید اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے ولاقد و سین الدین ات الکتاب یقیناً حکم کیا تھا ہم نے ان لوگوں کو جن کو دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے وہی یا اور یہ وصیت تمہیں بھی کرتے ہیں انطق اللہ کے ڈرو اللہ سے اور اگر تم نے ناشکری کی اور کفر کیا انکار کیا تو یقینا اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے اور اللہ مخلوق سے بے حاجت حمیدہ تعریف کیا گیا ہے ولی مَا اللہ مافِ سماواتی وما فلرد خاص اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے اور کافی ہے خاص اللہ ذمہ وار اب تخیف ایشا یوزب کم النا سویاتی بیا خرین اگر چاہتا اللہ تو ختم کر دیتا تم کو او لوگوں اور لے آئے گا اللہ دوسروں کو وہ دوسرے کیسے ہوں گے سر معاہدہ کی آیت نمبر چون میں آ جائے گا ان کی صفات پانچ ہوں گی یو حب ہم و یو حب ن ہم عزلت ان عاللمینا عزت ان عالل کافیرینہ لا خافون للومت للائمن ایسے لوگ ہوں گی جاہد و صبیری پانچ صفات سر محمد میں بھی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا سم اللہ یون ام سالکم وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اگر چاہے اللہ تو لے جائے گا تمہیں ختم کر دے گا وہ او لوگوں اور لے آئے گا اوروں کو اور اللہ ہے اس پر قدرت رکھنے والا جو کوئی ارادہ رکھتا ہو دنیا کے بدلے کا تو اللہ کے پاس ہے بدلہ دنیا کا اور آخرت کا اور اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا تو دوسرا حصہ بھی احتام پذیر ہو گیا اس میں آٹھ احکام تھے لے اسلاح ال بین رعیور رعیت یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے صورت کا اور اس تیسرے حصے میں فرق ثلاثہ کا بیان ہے تین فرقے اہل کتاب منافقین اور مومنین اور اصول محمہ کا بیان بھی ہو رہا ہے پہلی دو آیتوں میں مومنوں کو زواجر ہے پھر آیت نمبر ایک سے 152 تک زواجر ہیں منافقین کو اور 153 سے پھر زواجر ہیں عالیہ کتاب کو یا من الذین منو ایمان والو خون قوامین بالقشتی ہو جاؤ تم مضبوط کھڑے رہنے والے انصاف پر شہدا عل بیان کرنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے اللہ کے لیے ولو علا انفسکم انفسیکم اضرار کے لیے اگرچہ ہو اس گواہی کا ضرر تمہارے اپنے آپ پر اول والدین یا والدین پر ولاق اور یا رشتہ داروں پر حق بیان کرو جس کو بھی ضرر ہو ہوتا رہے این کن غنی و فقیر اگر ہو یہ غنی یا ہو یہ فقیر جس کو ضرر ہے حق گواہی اور حق بیان کا تو ف اللہ ولابی ہیما اللہ زیادہ مہربان ہے دونوں پر تم سے اولا بھی یہ غنی ہے یا فقیر ہے تم کسی کی غن... مالداری اور غریبی کو نہ دیکھو اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے یا اللہ اقرب اللہ کا امن اللہ زیادہ قریب ہے تمہارے ان دونوں سے ان دونوں سے زیادہ تو تجھے اللہ قریب ہے فلا تتبعوا الهوى وتابیداری نہ کرو خواہشات کی انتادلو الی اللہ تادلو کہ تم انصاف نہ کرو بیان نہ کرو ولا تلوا او تورزو وئن تلوا اگر تم نے تلوا اگر تم نے اگر تم پھر گئے وئن تلوا اگر تم اس حق بیان سے پھر گئے پھر گئے تم نے او تورزو یا تم نے منہ مو موڑ مو لیا تلو زبان کے پھیرنے کو موڑنے کو کہتے ہیں زبان ملو گے اور تو یا بچا جاؤ گے یعنی منہ پھیر دو گے تو فین اللہ کا نہ بیماتا نہ خبیرا پس یقین اللہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار یادین امنو امین بلاہ و رسولی اس آیت میں چاروں اصول مہمہ کا بیان ہے توحید رسالت صدقی کتاب اور ایمان او ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر اللہی وہ کتاب نزل اعلیٰ رسولی جو نازل فرمائی ہے اللہ نے اپنے رسول پر تو آمنو کو خطاب ہے آمینوں کا ایمان لانے کا یہ تو تحصیل حاصل لگ رہا ہے جواب نہیں یا الدین امنو سے مراد منہ مو کے مومن دعوے دار امر ہے ایمانداری کا دل کے سے ایمان لے آؤ تم نے تو ایمان کا کلمہ پڑھا ہے زبان سے اب دل سے اب دل سے تم لوگ ایمان کو قبول کرو ان تلو تلو بلسان تو رضو بال قلب کرتوی لکھتے ہیں خد اللہ عال الحکام صلا اللہ نے حکمرانوں سے تین وعدے لیے ہیں ایک اللہ یہ طبی الحوا خواہش کی تابداری نہیں کریں گے دوسرا اللہ یقا لوگوں سے نہیں ڈریں گے تیسرا وہ اللہ یش تر یش اللہ کی کتاب پر دنیا کو نہیں ترجیح دیں گے تو اب یا خطاب مومنوں کو ہے تو آمینوں سے استقامت کی ترغیب ہے آمینوں اس ایمان پہ مضبوط رہو یا خطاب منافقوں کو ہے تو آمینو سے بالاخلاص ترغیب ہے امر بالاخلاص ہے اپنے ایمان کو دل میں جگہ دے دو آمینو دل سے ایمان لے اللہ اور اللہ کے رسول اور کتاب اس پر جو نازل کی اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل ہوئی ہے اس سے پہلے دیکھے قرآن کے لیے نزلہ تھوڑا تھوڑا بیچنا کسیغیا ان پہلی کتابوں کو ایک دفعہ نازل کیا گیا تو ان ایک دفعہ بھیجنے کو کہتے ہیں اب زجر ہے وہ میں اک اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کی توحید سے اور اللہ کے فرشتوں اور کتابوں سے اللہ کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے تو یقیناً یہ گمراہ ہو گیا گمراہی دور میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر کفر کیا انہوں نے پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر زیادہ ہو گئے کفر میں سم مزداد کفرن۔ یعنی اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو کبھی نہیں ہے اللہ کے بخشش کر دے گا ان کو اور نہ دکھا دے گا ان کو جنت کی راہ یہاں سے منافقوں کے لیے زواجر ہیں کہ منافق کبھی ایمان اور کبھی کفر لسل مراد بھی بیان العاد بل مراد و ترد دو ہم میں علوسی صاحب کہتے ہیں اور تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں تعدد مراد نہیں ہے کہ ایمان لائے پھر کو فر کیا پھر ایمان لائے پھر کو فر کیا بلکہ تردد کی طرف اشارہ ہے کبھی ایمان کبھی کفر بس نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی میلا نہ وسال سلم لم یکن اللہ لم یکن معنی استمراری ہے کبھی نہیں ہے اللہ کے بخشش کر دے گا ان کو اور نہ یہ کہ دکھا دے گا ان کو راہ جنت کی بس شیر خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ یقیناً ان کے لیے عذاب دردناک اللہدینہ وہ منافقیت تخیزون الکافری اولیاء جو پکڑتے ہیں کافروں کو اولیا دوست کافروں سے دوستی کرتے ہیں بغیر مومنوں کی آیت تغون اندم العزا آیت تلاش کرتے ہیں کافروں کے ہاں عزت فی العزت اللہ ہی پس آ یقیناً عزت کا اختیار تو ایک اللہ کے پاس ہے سب کا سب وقت نزلہ علیہ کمفل کتاب و یقیناً نازل فرمایا اللہ نے تم پر کتاب میں ان یہ حکم ازا سمے تم آیات اللہ جب تم سن لو اللہ کی آیت ہیں یقفر کے انکار کیا جائے اس سے وہ یوستا زعو بہا اور مسخرے کیے جائے اللہ کی آیتوں کے ساتھ تو فلاں تقوم مت بیٹھو ان کے ساتھ مت بیٹھو کیونکہ رضا بالماسیت ماسیت ہے قرطبی نے لکھا ہے حتیٰ فی حدیث نغری حتیٰ کہ وہ داخل ہو جائے دوسری بات میں استحزا بھی آیت اللہ و کفر بھی آیا اللہ چھوڑ دیں تو پھر صحیح اگر بیٹھ گئے اس حال میں ان کے ساتھ تو انکم نقب مسلم یقیناً تم بھی اس وقت ان کی طرح ہوں گے تم بھی ان کی طرح ہوں گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمی یقینا اللہ جمع کرنے والا ہے منافق اور کافروں کو جہنم میں سب کو مظہری تفسیر مظہری میں قاضی صاحب لکھتے دخل فی حاضل آئے تھی کل محدین فدینی و کل مبتدی ان علاوم القیامت اس آیت کے حکم میں فلا تک ادو ہر بیدتی فدین ہر مبتدی ترقیامت تا قیامت داخل ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھو اللہ جمع کرنے والا ہے منافق کا یعنی اشتراک بالعمل موجب ہے اشتراک بالعذاب کے لیے جب ان کا عمل کافروں کی طرح ہے تو ان کا عذاب بھی کافروں کی طرح ہوگا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا من بلادی از اللہ اللہ جو کہ بندوں کے ہاں عزت ڈھونڈے تو اسے اللہ ذلیل کر دے گا پھر قرتبی نے لکھا ہے اذا صبط جنوبا اصحاب بل کما بنا فت جنبہ الْبِدَعِ بداعی ول جب یہ ثابت ہو گیا کہ گناہ گاروں سے اپنے آپ کو دور کرو گے اہل معاصی اصحاب المعاصی سے تو پھر اہل بداۃ اور اہل ہوا سے تو خود کو اپنے آپ کو بچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے فتح جنوبا اہل بداعی ول وکالم فرینہ دخلفی حادیل آیتی کل مخدسن فدینی مبتدی متی بےدتیوں سے نہیں بیٹھا کرو اب یہ پوچھتے ہیں کہ بےدتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بیٹھنا منع ہے ان کے ساتھ اللہ دینہ وہ لوگ یہ تو رب بسو نبھی کم جو انتظار کرتے ہیں تمہارے اوپر ہوا دس کب پہ غم آئے گا فین قان القم فتح اللہ اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے قالو تو یہ کہتے علم نماکم آیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں ہمیں بھی, بھی کچھ حصہ دے دو فین کان کافری نہ اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ فتح اور غلبے کا قالو تو یہ کہتے ہیں علم نصحوز علیہ آیا ہم غالب نہیں ہوئے تھے تم پر و نمنعکم من کمن اور آیا ہم نے نہیں بچایا تھا تمہیں مومنوں سے ہم نے تمہیں بچایا تھا فلاح بینکم یوم القیامتی تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اور نہیں ٹھہراتا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی غلبہ سبیلا لا بے تبار حجت ان المنافقین نہ اللہ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اپنے گمان میں یا یوخا رسول اللہ تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ایسے ہے جیسے اللہ کو دے دھوکا دے وہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا خادی اللہ کے ساتھ تو دھوکا مناسب نہیں ہے تو خد سے مراد سزائے خدعہ ہے اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا ویدا قامو الصلاطی قاموں کو سالہ جب یہ لوگ اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو اٹھتے ہیں سستی کرتے ہوئے یوراون سا دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو ولاسکرون اللہ اللہ کلیلہ اور یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر تھوڑا سا لاسکرون لا اللہ کل بن اللہ کلیلن بل اللہ کو دل سے یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا زبان سے یاد کر لیتے ہیں تھوڑا سا یا <تصفح> یہاں ان نما کلّہ کان لغیر غیر اللہ ان کے ذکر کو کلا تھوڑا کہا گیا تفسیر حسن بصری میں لکھا ہے کیونکہ اس کا فائدہ تھوڑا ہے کیونکہ یہ ہے غیر اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے تسبیح کے دانے پھیرنا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے تو یہ غیر اللہ کے لیے قلیل الاجر ہے قلیل المنفات ہے یاد نہیں کرتے اللہ کو دل سے مگر تھوڑا سا زبان سے یا یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر تھوڑا سا تھوڑا سا کبھی کبھی دکھلاوے کے لیے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں مذہب بین ظال کا مذہب زبینہ شکی ہیں بین ظال کا اس کے درمیان زب زب صوت الحر قاتیل المعلق ثم اللہ کے سمست استرابن و حرکت منار میں پانچویں جلد زب زب کہتے ہیں کسی لٹکی ہوئی چیز کے حرکت کی آواز کو ایک چیز لٹکی ہوئی ہو اور اس وہ ہیلے اس سے جو آواز نکلتی ہے اسے زبزب زب کہتے ہیں لیکن پھر سمستیر علی کل و حرکتن پھر یہ ہر استراب اور ہر حرکت کے بارے میں استعمال ہونے لگا مزب زبین مستریبین کمائیستری بش الخفیف الم الق فی الحا بے نظم الدرر میں مانا کرتے ہیں ایسے مسترب ہیں جیسے کہ شے خفیف ہلکی سی چیز لٹکی ہوئی ہو تو معمولی سا جھونکاواہ ہوا کا کہ اسے ایک طرف لے جاتا ہے دوسرا جھونکا دوسری طرف لے جاتا ہے منافق بھی اسی طرح ہے یہ قائم حالل ایمان نہیں ہوا کرتا مضبز بینہ بے نظالے کا ادھر میں لٹکتے ہوئے دونوں کے بیچ شاہ صاحب نے مانا کیا ادھر میں لٹکتے ہوئے دونوں کے بی بیچ تو شکی ہیں بین نظالے ان دونوں کے درمیان شکی ہیں ان دونوں کے درمیان لا الحا اولا نہ یہ اس طرف ہے یعنی مومنوں کے ساتھ ہے دل سے اولا نہ یہ اس طرف ہے یعنی کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہے درمیان میں کم طرف تجل ادرانی بساغت رفت بدان غرضی وامزل اللہ ہو تحدید مومنوں کی کو ومین ازل اللہ جس کسی کو گمراہ کر دے اللہ تو نہ پا نہیں پاؤ گے تو اس کے لیے راہ ہدایت کی یادینہ امنو یہ تحدید ہے مومنوں کو منافقت مت کرو او مومنو تتخذوا تخیض اولیاء من دون مومنین مت پکڑو تم کافروں کو دوست بغیر مومنوں کے اتوری دونانت جاللہ علیکم سلطانہ مبینہ اے تم چاہتے ہو کہ ٹھہراد دو اللہ کو ٹھہراد و اللہ کے لیے اپنے اوپر دلیل ظاہر ہلاکت کی تم منافقوں کی طرح کافروں سے دوستی کرو گے تو تمہاری ہلاکت بھی دلیل کے ساتھ ہوگی ان فی نفدر الاسفل اسفلی النار بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے فی در الاسفل اسفلی نچلے طبقے میں ہوں گے من النار جہنم کے در کے اسفل جہنم کے سات طبقے ہیں امام شارانی کہتے جہنم و اضاء ول ہوتم سمسع وک الحفی ثقافی سقر سات طبقے ہیں جہنم کے جہنم لذا ہوتم سعیر سقر ویل اللہ اکبر ان منافقوں سے مراد منافقی اعتقادی ہیں منافق دو قسم کے ہیں جن کے عقیدے میں نفاق ہو راسخ فلا عقیدہ نہ ہو گڑبڑ عقیدے والی ہو یہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے کافروں سے نیچے ولند جدید الحم ن سیرہ اور نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی امدادی اللہ دینی نہ اب منافقوں کے توبے کی چار شرائط مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر دی واسل اور درست کر دیا اپنے اعمال کو وا تو اور مضبوطی سے تھام لی اللہ کی رسی کو اللہ کی کتاب اور قانون کو واخلس دین لائے اور خالص کر دیا انہوں نے اپنے دین کو ایک اللہ کے لیے یہ چار امیوں کے توبے کی دو شرائط تھی سورہ بقر ایک سو ساٹھ میں ملاؤں کے توبے کی تین شرائط تھی سوریا عمران کی نواسی نمبر آیت میں ایٹی نائن و بئی انوسات تھا یہاں منافقوں کے توبے کی چار شرائط ذکر ہو رہی ہیں پولا کمال مومن تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ مومن ہو گئے نہیں نہیں مومنوں کے ساتھ ہے ابھی بھی ان کو نفاق سے دھونے کے لیے اپنے دل کو نفاق سے دھونے کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا سوفیو اللہ المومنی ناجر نازیمہ جلدی ہے کہ دے دے گا اللہ مومنوں کو اجر بڑا مایف اللہ بھی آزابی کمن شکر تم تم کیا کرتا ہے اللہ تمہارے عذاب پر اگر تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کی شکر کیا ہے شکر تمہیں تب تم واہ تم اور تم ایمان لے آؤ استفام تقریر کے لیے ہے یا شکر تم فش شکر والمان و دعا وال استغفار کرتبی مانا کرتے ہیں شکر سے مراد ایمان دعا اور استغفار تینوں ہیں اگر تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا اور ایمان لے وکان اللہ شاکرن علیما اور اللہ ہے شاکرن قدردان شکر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا مراد اس سے معاہدین کے اعمال کی قدر ہے اللہ ہے موحدین کے اعمال کی قدر کرنے والا قبول کرنے والا اور جاننے والا لاحب اللہ الجاہ ربی سوئی من القول اللہ من ظلم یہاں سے پھر شرک کی مذمت ذکر ہو رہی ہے اور زجر بھی شرک ہے پسند نہیں کرتا اللہ الجہرا منہ ہلانا بسوئے سوب بمانے شرک جیسے سورہ بقرہ کی 81 نمبر آیت میں ہم نے سیاح کا معنی شرک کیا تھا تو اللہ پسند نہیں کرتا منہ ہلانا جہر بات کرنا بسوئی شرک پر من القاعلی بات سے اللہ منظول لیکن وہ جس پہ ظلم کیا جائے اکراہ کی جائے سورہ نہل کی آیت نمبر ایک سو چھے میں آ جائے گا یہ منافق کو زجر ہے منافق تجھ پہ تو اکراہ بھی نہیں ہوا اور تو کفر کا کلمہ منہ سے پڑھ رہا ہے کفر کا کلمہ منہ سے بولنا حالت اکراہ میں جائز ہے تو تجھ پہ کس نے اکراہ کیا ہے کیوں تو کافروں کے گن گا رہا ہے یہ مانا نہیں کہ لا يحب اللہ الجہ ربسو اللہ محب نہیں پسند فرماتا منہ ہلانا بری بات پر بات میں سے مگر اس سے جس سے ظلم کیا گیا ہو تو جس پہ ظلم کیا جائے اس کی گالی اللہ کو پسند ہے اور جس سے ظلم نہ کیا گا اس کی گالی اور بری بات اللہ کو نہیں پسند یہ مانا نہیں ہے مانا بسو اگر کوئی چیز مطلق ذکر ہو تو اس کا رجا ہوتا ہے فرد کامل کی طرف جیسے سوریہ انعام کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں بھی آ جائے گا تین صورت ہیں کسی نے تمہاری گردن پہ چھری رکھ کے کہا تم شرک کا کلمہ پڑھو تو پڑھنا جائز اپنے آپ کو بچانا چپ رہنا بہتر اور انکار کرنا سب سے زیادہ بہتر بس مر جاؤ گے کیا ہوا یہ معنی قطرب نحوی نے کیا ہے امام کرتبی نے قطرب نحوی سے نقل کیا ہے قطرب نحوی کا اپنا نام محمد ابن المستنیر تھا امام سیبے کا شاگر تھا محمد ابن المستنیر امام سیبوے کا شاگر تھا تو علامہ کرتبی نے اس سے نقل کیا اور اسے کوترب اس لیے کہتے ہیں کوترب کسے کہتے ہیں چتی تا وہی کا نا چتے اس اردو کی اس کیا پتی اور کیا پدی کا شوربا پدی کو کوترب کہتے ہیں وہ چھوٹا سا پرندہ ہے جو صبح سب پرندوں سے پہلے اٹھتا ہے اور جب رات کو سوتا ہے تو پاؤں آسمان کی طرف اس نے کیے ہوتے ہیں اسے کسی نے کہا ہے کہ آسمان گر رہا ہے تو اس نے پاؤں اوپر کیے ہو کہ میں اپنے پاؤں سے آسمان کو گرنے سے بچاؤں گا داچت اچھا ہے دے اس کی نیند کم ہے یہ سب سے پہلے اٹھتا ہے پرندوں میں سے اس لیے کہ اس میں خون کم ہے جس انسان میں خون کم ہو اس کی نیند بھی کم ہوتی ہے اس کا اپنا نام تو محمد ہے محمد ابن المستنیر لیکن اسے قطرب اس لیے کہا گیا کہ یہ سب سے پہلے سبق کے لیے حاضر ہوتا تھا بعد بعد میں آخر میں دیر سے نہیں آتا تھا امام سیب کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی مسنت پر میز پر کتابیں پڑی ہوا کرتی تھی تو جو طلبہ سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ تو انفرادی درس ہوا کرتا تھا اس کو اکیلے پڑھایا اس کو بھی پڑھایا اس کو بھی پڑھایا تو جو آتا تھا وہ کتاب رکھتا تھا اس کے بعد والا آنے والا اس کے اوپر اس کے اوپر کتابیں رکھ رکھ, رکھ کے امام صاحب جب آتے تھے تو ان کتابوں کو الٹ لیتے تھے جو پہلے آیا ہوا آتا تھا اس کی کتاب سب سے نیچے پڑی تھی تو جب الٹ لیا تو وہ سب سے اوپر آ گئے اس کو پہلے آواز دیا بیٹھا تو پڑھ تو روز پہلا نمبر محمد ابن المستنیر کا ہوا کرتا تھا تو ایک دن امام سیبوے نے اپنے شاگرد محمد ابن المستنیر سے کہا انت قطرب آئے تو قطرب ہے تو استاذ کی بات اتنی پسند آئی اس کو کہ اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا آج مجھے استاذ نے قطرب کہا ہے تو مجھے تم بھی قطرب کہا کرو تو وہ محمد ابن مستنیر مشہور ہو گئے قطرب پہ قطرب نحوی نحوہ کے بہت بڑے امام ہیں وہ یہ معنی کرتے ہیں اور کرتبی نے ان سے نقل کیا ہے لاحب اللہ الجاہ رب سوئی پسند نہیں کرتا اللہ منہ ہلانا شر کے کلمے پر من القول بات سے اللہ منظلم مگر وہ جس پہ کرا اور ظلم کیا زبردستی کی جائے پکان اللہ عسمیان علیم اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا ان تبدو خیرن او اوتاف ان سوئن تین صورتیں بیان ہو رہی اگر تم ظاہر کرو توحید کا کلمہ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے یا چھپا دو اس توحید کے کلمے کو دل میں تو بھی صحیح ہے اوتاف ان سوئن یا منہ پھیر دو تم شرک کے کلمے سے تو یقیناً اللہ ہے آفو عفو کرنے والا قدیراً قدرت رکھنے والا آفواً للمکرہ ہے قدیراً لمکر زور جس پہ کیا گیا ہے اس کو معاف کرنے والا ہے اور جس نے زور زبردستی کی ہے اس پہ قدرت رکھنے والا ہے اب تخفیف اندین اقفرون بلّہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی توحید سے اور اللہ کے رسولوں سے و یریدون فرق و بہن اللہ اور ارادہ کرتے ہیں کہ جدائی لے آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک مستاق اس کا انکار حدیث بھی اللہ کی بات قرآن کو تو مانتے ہیں رسول کی بات کو نہیں مانتے حدیث کو نہیں مانتے یو ریدون فرقو بہن اللہ و اور یہ کہتے ہیں ناد فرو بادن ہم ایمان لائے ہیں بعض وہی پر اور انکار کرتے ہیں بعض سے پیورید و نائیا تخیضو بہ نذا کا سبیلا اور ارادہ کرتے ہیں کہ پکڑ لے اس کے درمیان دوسرا راستہ کفر اسلام کے درمیان تیسرا راستہ گرو نانک کی طرح یہ پہلے ہندو تھا بابا فرید الدین کا ہم اثر تھا ہم سبقی بھی تھا لیکن اس کے مزاج میں یہ تھا کہ بھائی ہندو مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایسا تو ممکن نہیں کہ ایک کے دین کو چھوڑ کے دوسروں کے دین کو جاری کر دیا جائے کچھ ان کا کچھ ان کا کچھ تم چھوڑ دو کچھ ان کا چھوڑا دیں گے بس کمپرومائز کر دیں گے اب بھی یہ لوگ کوششیں کرتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پہ تو نہ ہندو رہا نہ مسلمان بن گیا امیس کی سکھ خیال دیدے وتا ای سی تھی جوڑنا کر تو ایک تیسرا مذہب متعارف ہو گیا فرقواریت کو مٹانے کی آڑ میں فرقواریت کو زیادہ کر لیا ایت تخوب نزالی کا سبیل اولائکہم کوم الکافرون حق یہ لوگ یہی ہیں کافر حق حق سچ کافر یہی اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب محینہ اے والا بشارت وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ولم یو فرقوبیناحدمنہ اور وہ فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے تو یہ لوگ جلدی ہے کہ دے دے گا اللہ ان کو ان کے اجر اور اللہ ہے بخشنے والا مہروبان اب یہاں سے ایک پر نمبر آئے اہل کتاب کی خباصت ذکر ہو رہی ہیں یس الکاہل الکتاب پوچھتے ہیں آپ سے کتاب والے انت نزلہ علیہ مانگتے ہیں سوال مانگتے ہیں آپ سے اہلِ کتاب انت و نزیلا علیہ کتاب امین سمائے کہ بھیج دے آپ ان پر ایک حکم آسمان سے خط لے آئیں اللہ کی طرف سے تو فقط سالو ساک برہ منزال کا تو یقیناً انہوں نے سوال کیا تھا مس علیہ السلام سے اس سے بڑا اس سے بڑا سوال کیا تھا سر بقر کہ ایک سو اٹھارہ نمبر آئے ارین اللہ حجارتن ہمیں اللہ سے ملاقات کرا دیجئے فقالو تو کہا تھا انہوں نے ارین اللہ حجہرتن دکھا دیں ہمیں اللہ ظاہر فاخت ہو مسائق تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے یا سائقت اندر نے بھی ظلم ان کے ظلم اور شرک کی وجہ سے سما استباعات کے لیے ہے یہاں پھر دیکھو اتخذ خزل پکڑا تھا انہوں نے بچڑے کو ممباد ماجات ہم ہمبینات بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح دلائل فافنا انزالے کا تو عفا کر دیا ہم نے اس سے وات ایناموسا سلطان مبینہ اور دیا تھا ہم نے موسا علیہ السلام کو غلبہ ظاہر بے تبار دلائل ورفانا فوق ہوم اور اٹھایا تھا ہم نے ان کے اوپر کوہ تور بی ساکیم اے بی سبب نق ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے وقلنا نالحمود حل الباب سجدا اور ہم نے کہا تھا ان کو داخل ہو جاؤ مسجد کے دروازے پر سجدن انتابداری اور انقیات کے ساتھ آجیزی کے ساتھ وک النا اور کہا تھا ہم نے ان کو لاتادو فب تھی تم زیادتی نہ کرو ہر ہفتے کے دن کے شکار میں وا خزنہ منہمی ساکن اور لیا تھا ہم نے ان سے وعدہ پکا پکا وعدہ اللہ کے قانون کی پابندی کا فبیمان اقزی ہم میسا پس ب سبب توڑنے کے ان کے ان کے وعدوں کو و کفری ہمبیات اللہ اور سبب کو کے ان کے اللہ کی آیتوں سے و قتل ہم المبیا بغیر حق اور سبب قتل کرنے کے ان کے انبیاء کرام کو بغیر کسی جرم کے بغیر کسی جرم کے انبیا کو قتل کرنے کے سبب و قول ہم اور بس سبب ان کے ان اس بات کے کہ قلوبنا غلف ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں علم سے یا ہمارے دل غلف ان غلافوں میں ہیں پردوں میں ہیں بل اللہ علیہ بھی بلکہ مہر لگائی ہے اللہ نے علیہا ان کے دل پر ان کے کفر کی وجہ سے فلا امینا تو یہ ایمان نہیں لاتے اللہ کلیلہ مگر تھوڑے سے یا ایمان نہیں لاتے دل سے مگر تھوڑی سے وقت کے لیے زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی اور ان کے اس کفر کی وجہ سے وہ ہم اور اس بات کی وجہ سے علامریما مریم پر بہتانا عظیمہ بدنامی بہت بڑی معاذ اللہ کہ بغیر شوہر کے اس کے ہاں عیسیٰ کا پیدا ہونا اس کے کردار کو مشکوک کرتا ہے معاذ اللہ وقولم اور ان کی یہ بات انا ان قتل مسیحا کے یقیناً ہم نے قتل کیا ہے مسیح علیہ السلام عیسیٰ بیٹے مریم کو مریم کے بیٹے کو رسول اللہ اللہ کا رسول وما قتل اللہ فرماتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو وما سلبو ہو پہ چڑھایا تھا ولاکر شب الحم لیکن مشتبہ ہو گیا تھا ان کے لیے شک پیدا ہو گیا تھا ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے جب گئے تو اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا دیا جو قتل کے لیے اندر کمرے میں داخل ہوا تھا اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈال دیا شکل و صورت وہ باہر نکلا جی اندر تو کوئی نہیں انہوں نے کہا یہ تم تو ہو نہ اسے قتل کر دیا پھر اندر گئے کوئی نہیں تھا کیا ہوا اگر یہ ہمارا ساتھی تھا تو عیسیٰ کہاں گیا اگر عیسیٰ تھا تو ہمارا ساتھی کہاں گیا والن شب بہل ہوں حضرت شیخ رحم اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے تھے فرماتے تھے ہمارے علاقے سے ایک آدمی گیا تھا چچ وہاں گوندل کی منڈی لگتی تھی وہاں جانور ملتے تھے دودھ کے لیے اچھے اچھے تو پیسے لے کے گیا کہ وہاں ایک بہنس خریدے گا تو بہنس منڈی میں نہ مل سکی اچھی تو ایک دوست تھا اس کے ہاں رات کا ارادہ اس نے کر لیا تو اس دوست کے پاس گیا اس نے پوچھا جی کیسے آئے اس نے کہا بہنس لینے کے لیے آیا تھا لیکن بہنس نہیں ملی صبح پھر منڈی میں بھی پھروں گا دیکھوں گا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس تو پیسے ہیں بہنس لینے کے لیے آیا ہے تو شوہر اور بیوی نے مشورہ کر لیا کہ اس کو رات کو قتل کر دیں گے کیونکہ گھر میں تو اس کے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں گیا اور پیسے اس سے لے لیں گے اس نے کہیں وہ چھپ کے سن لی ان کی بات تو یہ رات کو چرپائی پہ نہ لیٹا اور اوپر درخت پہ ساری رات چڑھا رہا چھپا رہا ان گھر والوں کا بیٹا گیا تھا کھیتوں میں پانی کے لیے تو وہ جب رات کو گھر واپس آیا تو چرپائی تیار دیکھی تو اس چرپائی پہ سو گیا تو یہ شوہر اور بیوی آئے اور وہ اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے سرحانہ رکھ کے گردن پہ چھری چلا دی اب اس کی جیبیں تلاش کر رہے تو جیب میں پیسے نہیں ہیں تو جب چراغ جلایا تو دیکھا کہ اپنا بیٹا تھا ذبا ہوا تھا تو آہو فغہ شروع کر دیا اے مر گئے تباہ ہو گئی تو ہمارا بیٹا کسی نے اس کو ذبح کر دیا پولیس آئی تفتیش کر رہی ہے صبح تو اوپر درخت میں چھپے ہوئے اس آدمی نے آواز دی اگر مجھے حفاظت دیتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کس نے قتل کیا تو سارا ماجرا ان کے سامنے سنا دیا یہ ہوتا ہے ولا کن شب بے ہوں کسی اور کے لیے گڑا کھودنا سوچنا چاہیے اس میں ایسا نہ ہو کہ اس گڑے میں خود ہی گر جاؤ ولاکن شب الحم و ان لدین اختلف اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے فی ہی صلام کے بارے میں لفی شک کی من ہو یقیناً شک میں ہیں ان کے بارے میں یا شک میں ہیں اس قرآن سے مالحم بھی ہی من علم نہیں ہے ان کے لیے اس پر کوئی دلیل مگر یہ تابے کرتے ہیں گمان کی التوا زن بس گمان ہے ماں قتلو یقیناً اور یق... قتل نہیں کیا تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی قتل کرنے کے ساتھ بررف آلّہ علیہ بلکہ اٹھایا تھا اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بمائے روح و بدن اللہ نے اٹھا لیا تھا ماں قتلو یقیناً اے متقینہ انہوں ہوا بل شاکین متحمہ یقین کرنے والے نہیں تھے کہ یہ وہی ہوگا بلکہ شک تھا وہم تھا تھا ماکلو یقین برفا اللّہ علیہ وقان اللّہ عزیزن حکیم اور اللہ غالب حکمتوں والا ومن الکتاب اللہ لمن النبی قبل موتی ہی اور نہیں ہے کوئی بھی اہلِ کتاب میں سے مگر خام ایمان لائے گئی عیصا علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے کیونکہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آئیں گے کرتبی نے لکھا اور حسن بصری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا دوسری جل صفا پچاس اور قرطبی کی چھٹی جل صفہ گیارہ و اللہ عند النا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام بھی اب بھی زندہ ہیں آسمانوں میں اللہ کے ہاں بس زندہ ہے قرب قیامت میں اتریں گے اور ہم نے حیات عیسیٰ پر مدلل بحث کی ہے سورہ عل عمران فکان فقان اللہ واضح حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر خام ایمان لے آئے گئی عیصا علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے جب وہ اتریں گے اور قیامت کے دن ہوں گے عیسی علیہ السلام ان پر گواہ فبی ظلم پس سبب ظلم کے ان لوگوں کی ظلم کے جو یہودی ہیں حرمنا علیہم ان پر حرام کیا تھا ہم نے اہل یہود پہ ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کیا تھا کیا یہ تحریم قہری تھی حرام کیا تھا ہم نے ان پر طیبات یہ بات ان پاکیزا جو حلال کی گئی ہیں ان کے لیے وہ بھی صدیمان سبیل اللّہ ہی اور سبب بن کرنے کے ان کے لوگوں کو بسب بن کرنے کے ان کے اللہ کی راہ سے بہتوں کو بہتوں کو اللہ کی راہ سے بند کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر باز حلال چیزیں حرام قہرن ہرن ٹھہرائی تھی, تھی واقزم الربا اور, اور بسب لینے کے ان کے سود کو وقت نحوان ہو اور یقیناً مانا کیے گئے, گئے تھے اس سود سے واقلیم اموال سے اور سبب کھانے کے ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقوں سے واطد نال کا فری نم نمازاب اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک اللہ الراسخون نرا العلم نہ منہم لیکن وہ مضبوط علم میں ان میں سے ولم اور ایماندار یومینہ بیما ان ضلع کا ایمان لاتے اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی وماً ضلع من قبل اور ایمان لاتے اس پر جو نازل کی گئی ہیں آپ سے پہلے والم وقمین اور یہ لوگ پابندی کرنے والے ہیں نماز کی ولموتھون زکاتہ اور دینے والے ہیں زکات ولم و منمان رانے والے اللہ پر اور قیامت کے دن پر الائی کا سنوتی مجر یہ لوگ جلدی ہے کہ دے دیں گے ہم ان کو اجر بڑا کما نوی نمبادی یقیناً ہم نے وہی کی ہے آپ کی طرف جس طرح کی ہم نے وہی کی ہے نو السلام کی طرف اور انبیاء کی طرف ان کے بعد تو نوح سے پہلے بھی تو انبیاء تھے ان کی وہی صرف امر بالمعروف پہ بنا تھی اسی لیے اس کے ساتھ تشوی نہیں دی گئی نوح علیہ سلام پہلے پیغمبر ہیں رد منکر پر نہیں منکر کی رد پر پہلے نبی ہیں امام بخاری نے یہ آیت ذکر کی ہے اور پھر وہی کے درجات بیان کیے ہیں ایک قسم کی وہی نفس فضائل کے بیان کو نفس فضائل نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک دوسرا مسائل مسئلے توحید مال ہجرت بدون الجہاد یہ ابراہیم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تیسرا مسئلہ توحید مال ہجرتی والجہاد یہ وہی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آسانی سے آپ سمجھ سکو گے دیکھو آدم سے لے کر نوح تک وہی صرف امر بال معروف پہ تھی نہیں منکر نہیں تھا کیونکہ منکر تھا ہی نہیں قوم نوح پہلی قوم ہے جس نے منقرات کا ارتکاب ارتقاب کیا شرک کی شروعات کی تو نوح پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کی تردید کی منکر کی تردید کی پھر نوح سے ابراہیم تک صرف توحید فل الوحیت کا بیان تھا ابراہیم سے توحید فی الحاکمیت کا بیان ہوا نبی علیہ السلام نے بھی ہر قسم کی توحید کو بیان کیا اور ہر قسم کے شرک کو رد کیا کہ حاکم بھی اللہ کو مانو گے قانون بھی اللہ کا مانا جائے گا اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کے مرضی میں کسی کی مرضی پہ تم لوگوں نے بغاوت اور انحراف اور اعراض اللہ کے قانون سے نہیں کرنا تو انا او حینا الئی کا کما او حینا من بعدی۔ بے شک ہم نے وہی کی ہے آپ کو جس طرح کی ہم نے وہی کی تھی نوہل السلام کو اور دوسرے امبیائی کے رام کو نو علیہ السلام کے بعد ابراہیم و اسماعیلا اور وہی کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف ول اسبات اور اولاد یاقوب علیہ السلام کی طرف اور عیساء علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام نینس علیہ السلام و ہارن علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وات داؤد زبورہ اور دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کی ہم نے داود کو زبور دی تھی یہ داود علیہ السلام کی زبور کو خاص کرنا تخصیص کیا ہے اس لیے کہ زبور میں ایک سو پچاس سورتیں تھیں نجمن نجمن چھوٹی چھوٹی اور وہ فضائل پہ بناتی اللہ کا ذکر تھا یا زبور میں لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ آخر الانبیاء ہے اور امت محمد آخری امت ہے تو ختم میں نبوت کے مسئلے کی وجہ سے داؤد علیہ السلام اور ان کی کتاب زبور کو ذکر کیا یا اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہود داؤد علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے زبور کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے تو اللہ ان پہ رد فرما رہا ہے کہ داؤد میرا پیغمبر زبور میری کتابات نا داود ورً اور دوسرے انبیاء تھے قد قصصناهم کم ان قبل یقینا بیان کیا ہے ہم نے ان کو آپ پر اس سے پہلے ورسول نم نقس ملیک اور دوسرے انبیاء ہیں جن کا بیان نہیں کیا ہم نے آپ پر ولّہ اللہ ہم سا اور بیان باتیں کی تھی اللہ نے موسا علیہ السلام سے باتیں کل اللہ موسا تکلیمہ موسا کی وہی صرف تورات نہیں تھی اس کے علاوہ صحیف بھی تھے موسا علیہ السلام کو نجمن نجمن اللہ نے وہ دیے تھے وہ رسولن اور دوسرے پیغمبر تھے بھیجے تھے ہم نے دوسرے انبیاء کرام انبیاء کو ہم نے بھیجا تھا حکمت ہے ارسال اور کی کس لیے بیجا تھا انبیاء کو مبشری خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو منظرینہ اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو اللہ حجتم بعد الرسل اس لیے کہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی بہانہ انبیاء کے بیجنے کے بعد اور اللہ ہے غالب اور حکمتوں آلہ اللہ کی بما انزل الیک انزل ال لیکن اللہ گواہی کرتا ہے اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے آپ کی طرف کہ نازل کیا ہے اللہ نے اسے اپنے علم سے یعنی یہ کتاب اللہ نے اپنے علم خاص کے ساتھ بھیجی ہے سورہ آراف باون نمبر آئے تھے یاقبل اپنی نگرانی میں بھیجی ہے اپنی نگرانی میں بھیجی ہے اللہ نے حفاظت میں محفوظ فرشتوں کی بھیجی ہے یہ گواہی اللہ کی قرآن کے صدق پہ گواہی رسالت پہ سورہ نام انیس نمبر آیت میں اور گواہی اللہ کی توحید پہ سورہ عال عمران اٹھارہ نمبر آیت میں ذکر ہوا تھا قیامت پہ قسم اور گواہی سورہ یونس کی آیت نمبر ترپن سورہ صبا کی آیت نمبر تین اور سورہ تغابن کی آیت نمبر سات تین مقامات پہ قسم, قسم ہے قیامت پر ول اور فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے خاص اللہ گواہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سدو ان سبیل اللہ متعدی لازمی دونوں مانے بند ہو گئے یا بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے اللہ کی کتاب سے قطلو ضلالم بیدہ یقیناً یہ گمراہ ہو گئے گمراہی دور میں حق سے دور گمراہ ہو گئے بہت دور چلے گئے اللہ اکبر ان اللہ کفر ظلم طریقہ تخویف ہے یہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا کبھی نہیں ہے اللہ کے بخشش کر دے گا ان کو اور نہ دکھا دے گا ان کو راہ جنت کی اللہ طریقہ جہنم مگر دکھائے گا اللہ ان کو راہ جہنم کی ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں اور ہے یہ کام اللہ پہ بہت آسان اب صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور توحید کا اثبات اور صدق کتاب قرآن کا یا رسول بالحقی مر ربی کم اور لوگوں یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے اظہار اور بیان کے لیے تمہارے رب کی طرف سے فعمینوں تو ایمان لے او خیر اللہ کم یقو خیر اللہ کم ہوگا یہ بہتر تمہارے لیے خبر ہے کانا محضوفہ کی وہ ان تک اگر تم نے انکار کر دیا تو پس یقیناً اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے وہ جو زمین میں ہے مکان اللہ علیمن حکیم اور ہے اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا یا تغلوفی دین کم او کتاب والو زیادتی نہ کرو اپنے دین میں غلو نہ کرو زیادتی نہ کرو غلوف دین کیا ہے تر منصور میں سیوتی نے اور تفسیر کبیر میں امام راضی نے ابن منظر کی روایت سے قطادہ سے نقل کیا خرج ابن المنظر ان قطا دقال دین میں بدعات نہ جوڑو بناؤ دین میں بدعات نہ بنا لا تغلو فی دین کم لا تب تین امام راضی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں لا تصفلفی بدنسان اللہ کی صفت حلول کی نہ بیان کرو کہ اللہ انسان کے بدن میں حلول کرتا ہے بدن عیسیٰ کا ہے اور اس کے اندر اللہ ہے احمد رضا خان بریلوی بھی لکھتے ہیں حلول کا عقیدہ ان کا بھی تھا پیشک اللہ نے محمد کو اپنے نورے ذاتی سے پیدا فرمایا اور یہ بریلوی حضرات پیروں کے سجدے کو جائز اسی لیے کہتے ہیں کہ ظاہری جسم ہمارے پیر صاحب کا ہے اس میں اندر اللہ ہے ہم اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں لا تغلو فی دینکم تم لوگ بدعات نہ بناؤ اپنے دین میں ولا تقول اللہ, اللہ الحق اور مت کہو اللہ پر مگر مناسب مناسب کیا ہے توحید ان نمل مسیح ہوئی سبن و مریم یقیناً بیٹا مریم کا ہے قرآن نے تیس بار ابن مریم کہا عیسا کو تم ابن اللہ کہتے ہو ظالم کلیمت ہوئی سل کلیمت سارا بل کلیمہ تو سارا وہ حکم تھا کہ بس نفس اللہ کے حکم سے عیسیٰ کا وجود ہوا اس میں اسباب کا دخل نہیں تھا مریم پاک ہے وہ کلمتو ہو القا مریم اللہ نے القاع کی تھی اس کلمے کی مریم کی طرف و روح من ہو اور عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں اللہ کی طرف سے من ہو من تبعیزیہ نہیں ہے کیونکہ اگر من ہوں میں من تبعیزیہ مانتے ہو تو سورہ جاسیہ کی آیت نمبر تیرہ میں جمی امن ہو اللہ نے ساری مخلوق کے بارے میں فرمائے سب اللہ کی طرف سے تو ساری مخلوق جز من اللہ ہے جیسے یہ تصویس والے کہتے تھے کہ عیسیٰ جز من اللہ ہے تین آلیہ ہیں ایک عیسیٰ ہے تینوں میں ایک عیسیٰ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ ہارون الرشید کے علاج کے لیے ایک عیسائی آیا تھا اور اس عیسائی ڈاکٹر نے اس آیت سے استدلال کیا تھا کہ تمہارے قرآن میں ہے وہ روح من ہو روح ہے اللہ سے تو ہمارا عقیدہ تمہارے قرآن میں ہے عیسا اللہ سے روح ہے تو جز من اللہ ہوئے من تبعیض کے لیے آیا کرتا ہے ہارون بہت پریشان ہوا تو علیبن حسین نے کہا یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے اگر تبعیض کے لیے تو پھر ہمارے قرآن کی سورہ جاسیہ کی تیرہ نمبر آئے دیکھو جمیع من حساری مخلوق کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو وہ عیسائی مسلمان ہو گیا تو ہارون نے اس عالم کو علیب نے حسین کو بہت بڑا انعام دیا امام راضی نے یہاں وروحمن ہو کے مختلف معنی لکھے ہیں تفصیر کبیر میں روحمن ہو ایک معنی برحان امن ہو اللہ وجود اللہ و توحیدی اللہ کی طرف سے برہان ہے اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید کی دلیل ہے یا روحمن ہو دوسرا معنی رحمت امن ہو اللہ کی طرف سے رحمت ہیں تیسرا معنی پاکیزہ کامل بندے ہیں اللہ کی طرف سے یا ذو روح من ہو اللہ کی طرف سے روح والے ہیں تنوین تعظیم کے لیے ہے یا اضافت تشریفی ہے جیسے بیت اللہ اور ناقت اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ اکبر آمنو بالله ورسولی ایمان لی اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ولا تقولوا ثلاثه اور مت کہو کہ تین ہیں ان تحو منع ہو جاؤ اس بات سے یہ بات بہتر ہوگی تمہارے لیے خیر الکم انم اللہ الہ واحد یقینا لا اله الا ہے یکیت یک تنہا یکیو یا گانا سبحانه و یکون لہ پاک ہے اللہ سے داروں سے پاک ہے اللہ کے ہو جائے اللہ کے لیے نائب خاص اس اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے اور کافی ہے خاص اللہ ذیمہ وار الباساخ بلا کافی ہے ایک اللہ وکیلا ذیمہ دار لئی استن کی فلمسی ہوبیس علیہ السلام تو بندگی پر عبدیت پر فخر کرتے ہیں لئی استن کی فلمسی شرم محسوس نہیں کرتے مسیح علیہ السلام کے ہو جائیں گے بندے اللہ کے عبد اللہ بندگی کرنے والے اللہ کے وللم کا تو اس بات پہ شرم محسوس نہیں کرتے فرشتے بھی مقربون اللہ کے نزدیک اور جس کسی نے اس میں شرم محسوس کیا وم استن کی فان ہی اس کسی نے شرم محسوس کیا اللہ کی بندگی پہ وہیس اور خود کو بڑھا جانا تو جلدی ہے کہ جمع کر دے گا ان کو اللہ اپنی طرف سب کو ہر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا نبی علیہ السلام کے طریقے کے موافق تو پورا بدلہ دے دے گا اللہ ان کو ان کے اجر کا اور زیادہ کر دے گا ان کے لیے اپنے فضل سے ہر وہ لوگ ہیں استنکفو جنہوں نے خود کو جنہوں نے شرم محسوس کی اللہ کی بندگی پر وستقبرو خود کو بڑھا جانا تو جلدی فیاض تو عذاب دے دیا جائے گا ان کو عذاب دردناک تو نہیں پائیں گے یہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امدادی یا ایو الناس او لوگو قد جاکم برحان میں رب یقینا کم تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو بنا اور مقدماتی یقین پر شک سے پاک تفصیر کبیر میں مامراضی فرماتے ہیں مراد برحان سے نبی علیہ السلام کا آنا ہے او اہل کتاب آخری پیغمبر آ گئے قرطبی نے لکھا لے انفت ہوت البرحان, البرحان حقی و ابتال الباطل آخری نبی کا کام کیا ہوگا حق کے اس بات اور باطل کے ابتال کے لیے اقامت البرحان دلیل کو قائم کرنا ہوگا دلیل کو قائم کرنا ہوگا تو قدجا کم برہان رب بھی کم یقیناً آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سیوانزلے کم نورم مبینہ اور نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف نور واضح نازل کیا ہے نور قرآن کی صفت میں بارہ بار نور آیا ہے قرآن کی سوزل داٹک راغلے بارہ دفعہ قرآن میں قرآن کو نور کہا گیا ہے نور ہے فعمل سارے اندھیروں کے توڑ کا ذریعہ ہے واحد فام الدینہ امن ہر چی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پرواتس عموبل بھی اور جنہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کی کتاب کو اللہ کی رسی کو اللہ کے قانون کو تو جلدی ہے کہ داخل کر دیے جائیں گے اللہ کی رحمت میں داخل کر دے گا ان کو اللہ اپنی رحم رحمت میں اپنی طرف سے اور فضل میں رحمت ایمان نصیب کر دے گا فضل جنت دے دے گا یاد ایمان پر استقامت ویادی میلے سورا تم مستقیمہ اور اللہ دکھا دے گا ان کو اپنی طرف راہ سیدھی یا مضبوط کر دے گا ان کو اپنی طرف سیدھی راہ پر یس تفتون کام فل کلالا یہ فتوا طلب کرتے ہیں آپ سے تو کہہ دیجئے اللہ فتوا دیتا ہے آپ کو فل کلالا کے بارے میں کلالہ میرات لا اصول اللہ ولا فر اصول فرو جس کے ناؤ باپ ماں دادا دادی اور فرو بھی نہ ہو بیٹا بیٹی پوتا پوتی اسے کلالہ کہتے ہیں میراج کے حصوں میں کن بین بھائیوں کا ذکر ہوا تھا نشتہ کرنا اخیافی بین بھائیوں کا حصہ ذکر ہو چکا ہے جو ماں شریک تھے اب یہاں عینی اور علاتی کا حصہ بیان ہو رہا ہے سلح و اگر ایک آدمی مر جائے نہ ہو اس کی اولاد و لہو اختن اور اس کی ہو ایک بہن فلاحا نصف ما ترکا تو اس بہن یعنی عینی اور علاتی بہن کے لیے آدھا حصہ ہوگا ما اس سے ترکا جو اس مر... کلالہ نے چھوڑا وہ ہوا یہ اور یہ بھائی اپنی بہن کو پورا میراث میں لے گا کل مال والا کل اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو تو ان کا اگر یہ بہنیں دو ہوں فلاحما سلوسانی تو ان کے لیے دو تین حصے ہیں مما اس سے تارا جو اس کا لالہ نے چھوڑے دو بٹ تین ان بہنوں میں تقسیم ہوگا تین ہو یا دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ان کا نو ایک نسان اور اگر ہو بھائی مرد اور عورتیں بہن بھائی مرد عورتیں بہت ہوں تو فلزکری مسلو حاضل انسین پھر سارا مالین میں تقسیم ہوگا اس قاعدے کے مطابق کے مرد کے لیے حصہ ہوگا دو عورتوں کے حصے کے برابر سو بیان شل میرات میرات داغ خور دا این علاتین اللہ نیما و ددی نیمای سادہ میرا کی میرات کے اوکنا نزیاتی خوندی نبیا دو بٹ تین سولوسان اوکیا روری ندا رور بٹول مالا دی یری سوا ٹول میرا او کرونا خوندی ڈیروی دا ٹول مال و پدی کی پ قانون دلزکر مسل حضل سین یبین اللہ لکم بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی احکام ان تذلولی اللہ تزلو اس لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ بلارشے والی علیم اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا سور نور کی آخری آیت میں بھی اسی طرح کام کے بیان کے بعد علت ذکر ہوئی کہ تمہیں گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کے قانون کو تھامنا پڑے گا سورت میں ان امور کا بیان تھا جن امور کے ذریعے معاشرے میں اصلاح آتی ہے سورت کے تین حصے تھے پہلا حصہ پہلی ستاون آئے تھے اس میں سولہ امور ذکر ہوئے لے اسلحل معاشرہ بین الرعیت آیت نمبر اٹھاون سے ایک سو چونتیس تک دوسرا حصہ تھا اس میں آٹھ امور ذکر ہوئے لے اسلحل معاشرہ بین الرای و آیت نمبر ایک سو پینتیس سے آخر تک تیسرا حصہ تھا اس میں فرق ثلاثہ کا بیان مومنین منافقین اور اہل کتاب اقولم ولیس ار المسلمین وسطرغرحیم اللہ فی رزاق و حضی الخیر بنا سیطینا و جال اسلام منت رجاینا لا حول ولا قوة اللہ ولا ولت اللہ بالله لا اللہ ہم یہ ٹوٹی پھوٹی محنت قرآن کے حق کو ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں اللہ ہمارے ہمارے دلوں کو قرآن کے علوم سے بھر دے جتنے رفقا اور ساتھی قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں یا اللہ سب کو قرآنی علوم سے مالا مال فرما دے اور ہمارا یہ عمل اس عالم سے وباء عام کے دور ہونے کا سبب بنا دے اللہ امت محمدی پر رحم فرما دے اب تو رمضان ہے یا اللہ رمضان کی حالت میں تیرے بندے تجھ سے عافیت اور معافات طلب کرتے ہیں اللہ معاف کر کے اس نحوست اور اس وبا کو دور فرما دے اے الہ العالمین جتنے رفقات دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں حاجات ہیں مشکلات ہیں اے دلوں کے بھید جاننے والے دلوں کے راز جاننے والے اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادیں اور دعائیں قبول فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے اے الہ العالمین امت مسلمہ کو اس مصیبت اور وبا عام سے نجات عطا فرما دے ہمارے اہل ویال کی حفاظت فرما ہمارے اصدقاء اور رفقاء کی حفاظت فرما ہمارے طلباء اور تلامزہ کی حفاظت فرما ہمارے شیوخ اور اساتذہ کی حفاظت فرما ہمارے رشتے داروں اور ضویل ارحام کی حفاظت فرما جتنے مسلمان ہیں اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما و اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علی وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ